اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا سواء عليهم ان ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة وَلَهُمْ عزاب عَظِيمٌ سورت البقرہ کا دعوی چار مسائل کا بیان ہے اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی مضمون کے اعتبار سے صورت منقسم ہے چار حصوں میں پہلا حصہ پہلی سو آیتیں ہیں اس میں پہلا مقصدی دعویٰ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس بات ذکر ہو رہا ہے یہ پہلا حصہ تین ابواب میں مشتمل ہے پہلا باب پہلی بیس آیتیں اور ان بیس آیات میں تین فرقوں کا بیان تفصیل جو کہ سور فاتحہ کے آخر میں اجمالن بیان ہو چکے ہیں پہلی پانچ آیتوں میں منعم علیہم کا بیان ہو چکا ہے متقین منام علیہم ان کی پانچ صفات پہلی صفت یومین بالغیب دوسری صفت یقیمون صلاح تیسری صفت مارا زخنا فکون اور چوتھی صفت یومین ابی ماؤن ضلع و ماؤن ضلع قبل کا پانچویں صفت و بلاخرت ہم یوکینون حکم دنیاوی الائی کا اور حکم اخروی و اولا کا اب یہاں سے آیت نمبر 6 سورت البقرہ ان دو آیتوں میں دوسرے فرقے کا بیان ہے دوسرا فرقہ مغدوب علیہم کے عنوان سے سور فاتحہ میں ذکر ہوا جو کہ اللہ کے غضب کے نیچے آنے والے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے وہ مغدوبن علیہم زدی عنادی کافر ہیں دنیا کا حکم ان کا ذکر ہو رہا ہے اللہ نے دنیا میں ان سے فہم کے اسباب کو سلب کر لیا ختم اللہ اعلی قلوب غشاو اور حکم اخروی بیان ہو رہا ہے والم آزابن عظیم ان کے لیے عذاب عظیم ہے بڑا عذاب ہے ان لدین کفر سوا نال ہیم بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ تو ڈرائن کو ام لم تنظر ہم لمتن یا نہ ڈرائے ان کو لا مینون یہ ایمان نہیں لاتے کفر کسے کہتے ہیں لسان العرب میں کفر کی تعریف میں ذکر کیا کلومن من ستر ان فقط کا فرا و کف فرا کلومن فقط کا فرا و کف جس نے کسی چیز کو چھپایا تو فقط کا فرا و کف فرا سورے میں بھی اس کی تائید موجود ہے آیت نمبر بیس پچیسواں پارہ سورہ مجادلہ یو جلکار اصطلاح میں کفر کہتے ہیں انکاروں ما میں بھی ضرورت ما انکاروں ماؤلی میں بھی مجیور رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنا اس چیز کا جس کا علم ضروری ہے ماننا ضروری ہے نبی علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے یا بعض علماء نے کفر کی تعریف اس طرح فرمائی کل من ان کا من احکام و رسولی کفر کہتے ہیں کل من ان کا من احکام اللہ و رسولی کافر ہر اس کو کہتے ہیں جو انکار کرے اللہ کے احکام میں سے کسی حکم کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں میں سے کسی حکم کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے یہاں اشکال ظاہری ہے قرآن نے فرمایا ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سوا ان برابر ہیں ان پر کہ تو ڈرا ان کو یا نہ ڈرا ان کو یہ ایمان نہیں لاتے اشکال یہ ہے کہ سائد کے نزول کے بعد بہت سے کافر ایمان لائے ہیں اور ابھی بھی بہت سے کفار ایسے ہیں جو ایمان لا رہے ہیں خصوصاً ان حالات میں آپ دیکھیں یورپی ممالک میں فوج در فوج لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں جہاں مسجدوں سے آزان کرنے کی پابندی تھی وہاں لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں تو آیت کا کیا مانا ہوا اللہ نے تو حکم لگا دیا کافروں پر لا امینون کا اس کا جواب مفسرین نے کیا ہے سمجھنے کے لیے کفر کی اقسام کو جاننا ضروری ہے کفر کی تقریباً بڑی بڑی چار اقسام ہیں ایک کو کفر انکاری کہتے ہیں دوسرے کو کفر جوہودی کہتے ہیں تیسرے کو کفر عنادی کہتے ہیں اور چوتھی قسم کفر نفاق یا نفاقی کفر انکاری اللہ ارف اللہ یاتریفہ کفر انکاری اللہ يعرف اللہ ولا یاتری نہ اللہ کو جانے نہ اللہ کے حکموں کا اعتراف کرے جیسے دہریہ کا کفر اللہ کو مانتے بھی نہیں اللہ کے احکام کا اعتراف بھی نہیں کرتے کمیونس دہری کفر جوہودی ارف اللہ بھی کل ولا یا تری فہو بلسانی ہی کفری جوہدی ارف اللہ بھی ولا یا تری فہو اللہ کو تو دل سے جانے اور مانے لیکن اللہ کے ماننے کا اعتراف نہ کرے جیسے فرعون کا کفر فرعون دل میں یہ جانتا تھا کہ میرا اللہ ہے لیکن تکبر کی وجہ سے لایا تریف ہی سورہ نمل انیسواں پارا صفحہ نمبر سر نمل انیسواں پارہ آیت نمبر چودہ آیت نمبر چودہ وجہ دو بیہ وسطنت خان فسم ظلم وجہ انکار کیا تھا انہوں نے بیہ علیہ سلام کی دعوت سے وسطانت ہا اور حال یہ کہ یقین کیا ہے اس پر ان کے دلوں نے اس کو کفر جوہود کہتے ہیں جہد ضد اور انعاد کی وجہ سے انکار کرنا و جہادو بھی ہا کیوں جہد کیا کفر جوہود کیا ظلم و مفول لہو ہے جحدو کے لیے انکار کیا ہے انہوں نے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے یہ کفر جحود سر بنی اسرائیل میں بھی ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر ایک سو دو ایک سو دو نمبر آیت موسال سلاط وسلام فرعون کو کہہ رہے ہیں کالا لالم تمان ذلا ہاؤ اللہ رب السماواتی ولارد فرمایا مو علیہ سلام نے فرعون کو یقیناً تو جانتا ہے مان ذلا ہاؤلا اللہ رب السماواتی ولارد نہیں نازل کیا یہ سب کچھ مگر آسمانوں اور زمینوں کے پالنے والے مالک نے بسائر تو فرون جانتا تھا دل میں اللہ کو مانتا نہیں تھا زبان سے اسے کفر جوہود کہتے ہیں کفر یہود کا بھی اسی طرح تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 آیت نمبر نائن آیت نمبر نواسی ولما جاہم کتاب اللہ مصدقلی معہم۔ جب ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی مام مصدقلی ماما ہوں مصدق وہ من قبل سفتی ہوں کفرو فلما جا ما رف کفرو بھی جب آگے ان کے پاس پیغمبر ان صفات کے ساتھ عرفو کہ یہ جانتے تھے کفرو بھی ہی تو انکار کر دیے انہوں نے اس سے اللہ کی نبی اللہ کے نبی کی صفات ان کے سامنے ظاہر ہو گئی تھی دل میں تو مان لیا تھا انہوں نے عرفو لیکن کفرو جوہودن بھی ہی کفرو جوہودن بھی ہی انکار کیا انہوں نے نبی سے تو اس کو کفر جوہودی کہتے ہیں تیسرا کفر اینادی ہے ان فہو بکل بھی و یا تری فہو بلسانی ہی ولادینا یار فہو بکل بھی ولا یا تری فہو بلسانی ہی و یا کفر انادی اسے کہتے ہیں دل میں بھی جانے زبان سے بھی اقرار کرے لیکن اطاعت اور تابے داری نہ کرے لا ادانہ اس دین کے سامنے سر خم تسلیم نہ ہو جیسے کفر ابو طالب کا سورہ انعام آیت نمبر چھبیس میں وہ ہم ین اونا آن ہو اور یہ منع کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذر رسائی سے لوگوں کو اور خود بھی منع ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کی تابداری سے کہا بھی کرتے تھے ابو طالب و اللہ علئی سیلو لئی کام بھی جم ہتا اوسدنی دفینا اللہ کی قسم یہ سب کے سب مل کر بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک مجھے قبر میں نہ اتار لیں تو نبی کی حقانیت کو جانتے بھی تھے یارفہو بے مانتے بھی تھے زبان سے یا تر فہو ب ہی ولا یا زد اور اعات کی وجہ سے تابے نہیں کرتے تھے دین کو تسلیم نہیں کرتے تھے چوتھا کفر نفاق ہے اقرار باللسان عدم و تصدیق بالقلب زبان سے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ لیکن دل میں نہیں اترا یہ کلمہ جیسے کفر منافقین کا منافقین اعتقادی کسی سورہ بقرہ میں انشاءاللہ اند اللہ آیت میں آ رہا ہے سورہ بقر آٹھ نمبر آیت و منا سامنا بلاہ و بل آخری و ماحم بومنین و منا سامنہ بلاہ و بلی ملاخر اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر وما ہم بھی مومنین اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے یہ ایمان لانے والے دل سے ان کے دلوں میں کفر ہے دل سے یہ ایمان لانے والے نہیں اسے کفر نفاق کہتے ہیں اب جب آپ نے کفر کی یہ چار اقسام جان لی کفر انکار کفر جہود کفر اعین اور کفر نفاق جو اشکال تھا اسے ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ان معانی کا اجرا کیجئے یہاں اشکال یہ تھا جو کافر ہیں ایمان نہیں لاتے حال یہ ہے کہ کافر تو ایمان لائے ہیں تو کفرو سے مراد کون سے کفر انکاری کرنے والے اللہ يعرف اللہ ولا یا نہیں بہت سے دہری مسلمان ہو گئے تو کون کفر جوہود کرنے والے یارف اللہ بھی قلبی والا یا ترفہ بھی لسانی کی وجہ سے اللہ کو نہیں مانتے اللہ کے دین کو نہیں مانتے حق کو چھپاتے ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لاتے جو کفر جحود میں مبتلا ہوں یا کفر عناد میں مبتلا ہوں تو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اشکال دفاع ہو گیا زدی عنادی حق کو چھپانے والے ایمان نہیں لایا کرتے اور نہ لاتے ہیں ہاں کافر تو مسلمان ہوتے ہیں یہاں مراد لا یؤمنون سے ایمان لا لانے والے کفرو زدی اور عنادی کافر ہیں زدی اور عنادی حق چھپانے والے ہیں اسی وجہ سے تفسیر مدارک میں امام نصفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا اور حافظ ابن کثیر نے بھی یہ مانا کیا ہے ان الدینہ کفرو اے سطر الحق کا اینادن سطر الحق کا بے شک وہ لوگ جنہوں نے حق کو چھپا لیا زد اور عناد کی وجہ سے سطر الحق کا اسی طرح دوسرے مفسرین بھی یہاں یہی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں امام راضی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ فرمایا تفسیر کبیر امام راضی فرماتے ہیں القفر الجہود وال امام تبرانی بھی یہ لکھتے ہیں تبری امت تفاصیر تفصیر ابن جریر والے مراد اس سے جحود انکار زد اور اناد کی وجہ سے کرنے والے مدارک نے لکھا موراد من الكفر ہونا ستر الحق انادن المراد من الكفر ہونا سطر الحق عنا حق کا یہاں کفر سے مراد حق کو چھپانا ہے زد اور اناد کی وجہ سے زد اور اناد کی وجہ سے حق کو چھپانے والے ایمان نہیں لاتے قرآن میں کفر کا مادہ پانچ سو پچیس بار آیا ہے پانچ سو پچیس بار اور کفر کے متعدد معانی ہیں کفر کبھی شرک کے معنی میں بھی ہے کئی فتق فرون بلّہ سور کی آیت نمبر اٹھائیس میں کفر بمانے شرک کفر ترک عمل کے معنی میں بھی ہے ترک عمل سور عالمران کی آیت نمبر ستر یا کتاب لم تکفرون فرون آیات اللہ وانتم تم تشدد لما تک فرون بیا یاتل تو کتاب نے تو اللہ کی آیتوں سے کفر نہیں کیا تھا عمل نہیں کرتے تھے تو ترک عمل کو کفر کہا کفر بمانے کتمانے حق حق کو چھپانا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 میں یہ معنی مراد ہے ان الدینا سی اجمائین پہلی آیتوں میں کتمان حق کا بیان ہوا نا ان الذین یکتمون تمون امان من البینات نات تو یہاں فرمائے ان الدینہ کفر و ماتو وہ کفارن بے شک وہ لوگ جنہوں نے حق کو چھپا دیا مر گئے اس حال میں کہ یہ تھے حق کو چھپانے والے الائی کا علیہ سے اجمعین کفر بمانے ارتداد معذ اللہ مرتد ہونا سوریال عمران کی آیت نمبر چھیاسی 86 نمبر آیت کئی فیا اللہ قومن کفروا بعد ایمانی کئی فیا اللہ قومن تیسرے پارے کافی صفحہ ہے سر عمران آیت نمبر 86 کفر بمان ارتداد کئی فیاح اللہ قومن کفروا بعد ایمانی ہم ان الرسول حق وجاءہم البینات مینات لا الح القوم الظالمین کیسے ہدایت دے گا لائے ان اس قوم کو کفر بعد ہم جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد کفروباد بعد ہم بمانے ارتداد ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے مرتد ہو گئے معاذ اللہ کفر بمانے عن طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر اعراض طاعت رسول کو کہتے ہیں سور عمران کی آیت نمبر بتیس آیت نمبر بتیس اللہ اللَّهَ رسولہ فَإِن طول فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ آپ کہہ دیجئے اتی اللہ ور اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو فین طول اگر یہ لوگ پھر گئے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے تو فین اللہ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کافرین کسے کا جو پھرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرتے ہیں تو پس یقیناً اللہ محبت نہیں کرتا اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت سے پھرنے والوں سے اسی طرح کفر بمانے نفاق سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو چھپن منافقت کو بھی کفر سے تعبیر کیا ون ففٹی سکس سوریا عمران چوتھا پارا الذین منولا لا تکونو کالذین کفرو او ایمان والو مت ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح کفرو جنہوں نے نفاق کیا کفرو یہاں منافقین مراد ہے وقالولی خوان ادا زر ابو فلار دیو کانو گزن لو کانو ما ایند ناما ماتھو اما خطلو اسی طرح کفر بمانے کفران نعمت سر ابراہیم کی آیت نمبر سات نا شکری نعمت کی نا وائزن رب کم لین شکر تم لازی دن کم و لفر تم یاد کرو کہ تمہارے رب نے اعلان کیا لن شکر تم لازی دن اگر تم نے شکر ادا کر دیا میری نعمتوں کا تو میں اپنی نعمتیں تم پر زیادہ کر دوں گا و ل کفر تم انزابی لدید اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے لئن کفر تم کفر تم یہاں کفر بمانے ناشکری کفران کفران نعمت سورے نحل کی آیت نمبر 112 سو بارہ میں بھی یہ مانا ہے فکا فرت بھی ان اللہ مکے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فقہ فرد بھی اللہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے نہ شکری کر دی کفارت بھی تو اللہ ہی لباس فاضا کا بما علیہ کا تو یہ متعدد معنی ہے کفر کے قرآن قریب میں یہاں کفر بمانے کتمان حق سطر الحق کا عنادن کفر جو مراد ہے ان الدینہ کفرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا سوا ان علیہ برابر ہے ان پر سوا استوا کے معنی پر استوا سم ہے یہ سورہ عال عمران میں آیت نمبر چونسٹھ میں یا بھی تھا عال ولا کلیمتن سوا ام بین بیننا و بینک انضر تو ہم حمزہ تصویہ کے لیے ہے رضی نے لکھا ہے سوا لا اوبالی ما ادری اور لہ تشعری اس کے بعد حمزہ آ جائے تو یہ حمزہ تصویہ کے لیے ہوگی برابری کے لیے ان چار سوا لا اوبالی ما ادری لشعری اس کے بعد حمزہ آ جائے تو یہ تصویہ کے لیے ہوگی پھر انضار آ ام لم تنظرم انضار محاسن تعویل میں فرماتے ہیں اعلام مع تخویف کو کہتے ہیں انضار اعلام خبر دینا معت تخویف ڈرانے کے ساتھ ساتھ انزار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں محبت بھی ہو ان لدینہ کفرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے حق کو چھپا دیا ضد اور عناد کی وجہ سے سوا ان برابر ہے ان پر انضر تو ہم عمل ام تنظر امینون اگر آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں ان کو یہ ایمان نہیں لاتے یا اشکال یہ ہے کہ جب یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کو تبلیغ کی کیا ضرورت ہے ڈرانے کی کیا ضرورت ہے کیا حکمت ہے دعوت کی تو اس کے متعدد جوابات ہیں ایک یہ ایمان نہیں لاتے لیکن پھر بھی آپ کو دعوت دینی ہے کیونکہ سوا ان علیہم فرمایا برابر ہے ان پر یعنی آپ کی دعوت کا فائدہ ان کو نہیں مل رہا آپ کو تو اس دعوت کا فائدہ ہوگا آپ کی ذمہ داری تو ادا ہوگی پوری ہوگی دوسرا یہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے لیکن پھر بھی آپ نے دعوت دینی ہے انظار کرنا ہے بیان کرنا ہے اس لیے کہ اتما میں حجت ہو جائے سورہ نشا کی آیت نمبر 165 دیکھیں پینسٹھ پانچواں آیت نمبر 165 چھٹا پارہ رسول مبشری نا و منظرین علی اللہ کو حجتم باد رسول یہ حکمت ہے ارسال رسول کی بیجے تھے اللہ نے رسولن پیغمبروں کو مبشرین بشارت دینے والے خوشخبریاں دینے والے ماننے والوں کو منظری اور ڈرانے والے نہ ماننے والوں کو يكون اللہ لِلنَّاسِ عَلَى اللہ حجتم بَعْدَ رسول اس لیے کہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی بہانہ انبیاء کو بھیجنے کے بعد وکان اللہ عَزِيزًا حَكِيمًا اسی طرح سورت کی آیت نمبر 134 سو چونتیس آیت نمبر 134 صہں پارہ یہ تو مانتے نہیں لیکن کن آپ نے انظار کرنا ہے اس لیے کہ اتمام حجت ہو جائے۔ صے پارے کا آخری صفحہ ولو اننا اہلت ننا ہوم بھیاعذا ب من قبلی ہی لقالو ربہ ن لولا سللتہی لئی نہ رسولا فنت تبیی آیا تی کم من قبلی انناہ ولو اللہ ہم بھی آزابن اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو عذاب کے ساتھ من قبلی ہی قرآن اور نبی علیہ السلام کے بھیجنے سے پہلے لقالو تو خامخا یہ لوگ کہتے لولا ارسل تعیلین رسولن کیوں نہیں بیجاب اللہ کیوں نہیں بیجا اللہ تو نے ہماری طرف پیغمبر کو فنت طبی کا تو ہم تابے کر لیتے تیری آیتوں کی منقبل نزلہ و نخذا ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تو اللہ نے بھیج دیا کہ اتما میں حجت ہو جائے سر قصص کی آیت نمبر سینتالیس ون تصیب مصیب تم باقمت دیم فلو رسول ان تو مصیبت اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پہنچ جائے گی مصیبت لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پہلے نبی کے بیچنے سے فیقول اگر پہنچ جاتی ان کو مصیبت ان کے اعمال کی وجہ سے تو پھر یہ لوگ کہتے ربا نال رسلطلینا رسولا اے ہمارے رب کیوں نہیں بیجا تو نے ہماری طرف رسول کو فنت طبیٰ آیاتی کا تو ہم تابے کر لیتے تیری آیتوں کی و کونا من المنین اور ہو جاتے ہم ایمان لانے والوں میں سے تو یہ بہانہ کرتے اللہ نے ان کا بہانہ ختم کر دیا اتمام حجت کر دی اسی صورت قصص میں انسٹھ نمبر آئے دیکھے کا نبو کملی کل قرا صفی اما رسولن یتلو علیہ مایاتینا اور نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا کسی گاؤں والوں کو یہاں تک کہ بھیج دے اس کے درمیان رسول جو رسول پڑھتا ہو ان پہ ہماری آیتیں ماکہ مہلی کل قور محلی کل قرآہ اللہ ظالمون تو اللہ نے حکم تو لگا دیا لا امینون کا ان ضدی عنادی لوگوں پر لیکن انظار کا فائدہ اتمام حجت ہے یا انظار فائدہ نہیں دیتا ان لائی امینون کو کفرو کو آپ کے لیے تو فائدہ ہے آپ کی تو یہ ڈیوٹی ہے آپ کی تو یہ ذمہ داری ہے آپ تو اپنے فریضے سے بری ہو جائیں گے اور آپ کی ذمہ داری تو پوری ہو جائے گی تو ثواؤن علیہم فرمایا ثواؤن علیہ کا نہیں فرمایا ان لدینہ کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے حق کو چھپا دیا زد اور عناد کی وجہ سے سوا ان علیہ برابر ہے ان پر انزر کہ آپ ڈراتے ہیں ان کو املم تنظر ہوں یا نہیں ڈراتے ہیں ان کو لا منون یہ ایمان نہیں لاتے کیوں ختم اللہ عالا کلو ہم امام آلوسی فرماتے یہ دلیل لمی ہے پہلی آیت کے لیے یہ کیوں ایمان نہیں لاتے اس لیے کہ اللہ نے مہر لگائی ہے ان کے دلوں پر دلیل لمی ختم اللہ علی قلوب مہر لگائی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر والا سم اور اللہ نے مہر لگائی ہے ان کے کانوں پر والا اب سارم رشاوا اور ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں وہ الحم آزاب اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے تین اسباب تھے فہم کے اللہ نے یہ تینوں ان سے لے لیے دنیا میں حق کو جاننے اور ماننے کے لیے تین اسباب ایک دل جس میں سوچیں اور حق کو طلب کرے انابت کریں دوسرے کان حق کو سن کے مان لیں تیسری آنکھیں حق کو دیکھ کے مان لیں اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ان کے کانوں پہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے نہ حق کو سمجھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں تو اللہ نے دنیا میں ان سے اسباب فہم کو سلب کر دیا حکم اخروی والا آزاب و ان کے لیے بڑا عذاب ہے یہاں اشکال ہے کہ یہ اب اور قلوب جمع ہے اور سم مفرد ہے اس میں کیا حکمت ہے تو ایک جواب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں یہ تفنن ہے قرآن کا دوسرا یہ جب مفرد جمع کی طرف مضاف ہو تو اس کا معنی جمع والا ہوتا ہے تیسرا یہ سما مصدر ہے اور مصدر میں تصنیہ اور جمع نہیں ہوا کرتا اور چوتھا جواب یہ ہے کہ عبارت میں مضاف حذف ہے وہ اعلی سم اہم اعلیٰ یہاں ایک دوسرا اعتراض ہے مشہور کہ جب اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے اور ان سے فہم میں حق کے اسباب چھین لیے لے لیے سلب کر لیے تو اب جب یہ حق نہ جانتے اور نہ مانتے ہیں تو یہ تو بے قصور ہیں معذور ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات اب ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ طلابہ درس کے لیے نہیں آئیں گے ہمارے مستقل طلبا جو درس کے لیے نہیں آئے ان کو اگر میں سزا دوں اور ان سے پوچھوں کہ تم درس کے لیے کیوں نہیں آئے تھے تو وہ کہیں گے جی آپ نے ہی کہا تھا کہ نہ آؤ اس میں ہمارا کیا قصور ہے آپ کہہ دیتے حکم کر دیتے کہ آؤ تو ہم ہر حال میں آ جاتے پہنچ جاتے لیکن آپ نے کہا تھا کہ درس قرآن آن لائن سنیں اور سیکھیں آپ درس قرآن کے لیے یہاں تشریف نہ لائیں اب جب اللہ نے بند کر دیے اسباب فہم سلب کر دیے تو سزا کیوں دیتا ہے یہ اشکال ہے ان کا کیا قصور ہے ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی اب ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ لفافے پہ جب مہر لگ جائے تو اس کے اندر جو کچھ ہو وہ باہر نہیں آئے گا وہ باہر جو کچھ ہے وہ اندر نہیں جائے گا ان کے دلوں سے کفر و نفاق باہر نہیں نکل سکتا اب کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی باہر سے ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا تو مہر لگانے والا اللہ ختم اللہ عالا قلوبی تو سزا کیوں دیتا ہے آدمی ایمان کی وجہ سے بے ایمان کو جبکہ اللہ نے خود ہی ایمان کی راہیں بند کر دی سمجھ میں آ رہی ہے بات تو اس کا جواب علماء تفسیر نے کیا ہے خطیب صاحب اور نو اور مفسرین فرماتے ہیں المراد و الختم ہونا ختم المجازات سمرقندی نے بھی بحر العلوم میں کہا المراد من الختم میں ہونا ختم المجازاتی ختم المجازاتی اور جو روحلانی کے حوالے سے میں نے کہا کہ ختم اللہ عالا میں آلوسی صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل ہے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو جب ایمان نہیں لاتے اور حق کو زد اور انعات کی وجہ سے چھپاتے ہیں تو اللہ نے ان کے کفر اور عدم ایمان کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اس کو ختم المجازات کہتے ہیں اللہ نے انسان کو مستعد کامل الاضح اور فطرتی سلیمہ کے ساتھ پیدا فرمایا سورے نحل کی آیت نمبر اٹھتر اور سورہ تین کی آیت نمبر پانچ لکر خلق نل انسان احسن حسن پھر اللہ نے دلائل کے دفاتر کھول دیے سورہ ح سجدہ کی آیت نمبر 53 پھر اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا نساء کی آیت نمبر 165 اب اس کے بعد جب کوئی انکار کرے تو اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے پہلے تو اللہ نے انسان کو مستعد کامل الزا سلیم الفطرت پیدا کیا حدیث میں آتا ہے کلو مولود الفطر فَابَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ یو يُنَصِّرَانِهِ دانی يُمَجِّسَانِهِ ہی اور یو ہی, او ہی ہر بچہ اپنی فطرتِ سلیمہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کو یہودی سائی اور مجوسی بنا لیتے ہیں پھر اللہ نے دلائل کے دفاتر بھی کھول دیے سورہ حام سجدہ کی ترپن نمبر آیت اس کی تائید ہے پھر نے کو پھر اللہ نے انبیاء کرام کو بھی بھیجا بیان کرنے کے لیے سرے نسایت نمبر 165 اب اتنے مراحل کے بعد یہ لوگ حق نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے یہ مہر یہ مہر جبر نہیں بلکہ صورت جبر ہے اس میں فرق ہے یہ جبر نہیں بلکہ صورت جبر ہے این جبرے مان جباریت مانے جباریت رازا ریست مولانے روم کہتے ہیں یہ جبر نہیں بلکہ صورت جبر ہے حدیث میں آتا ہے ابن آدم اداز نہ بلاب زمبن نکتت قطت آلہ کل فی کل بھی سودا انسان جب گنا کرتا ہے تو گنا کرنے کی وجہ سے اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے جب یہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے دل ستھرا ہو جاتا ہے جب توبہ نہ کرے اور دوسرا گنا کرے تو دوسرا نقطہ تیسرا کرے تو تیسرا نقطہ گناہ پہ گنا کرتا رہتا ہے اس کے دل پہ کالے نقطے بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے قرآن اس کو ختم سے تعبیر کرتا ہے اس کو ختم کہتے ہیں اس کی مثال القلب کل کف ہی ین قبض دل کی مثال کف کی طرح ہے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ین قبضو اسبا اسبان اس یہ ایک ایک انگلی بند ہوتی ہے دیکھیں یہ ہاتھ ہے نا تو یہ ہاتھ ایسے بند ہوگا بہ ان اس, باعن اس باعن اب جب بند ہو گیا تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نہیں نکل رہا باہر سے کچھ اندر نہیں جا رہا اسی طرح دل تھا گناہ کیا انگلی بند ہوئی دوسرا گناہ کیا انگلی بند ہوئی دوسرا کیا دوسرا کیا دوسرا کیا حتا کہ جب سارا دل بند ہو گیا تو ختم اللہ علی کلوبم اب اندر سے کفر نکل نہیں سکتا باہر سے ایمان داخل ہو نہیں سکتا القلب و کلکفی یبی دو اسبا اس ان گنا کے ساتھ یہ بند ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی مثال ذکر کی ہے فرماتے ہیں دیکھیں ایک تیز ترار گھوڑا کھڑا ہے جیت جب واد بعض خوبا خطبے میں کہتے ہیں ان اللہ جواد ان کریم ان جواد تیز اس تیز گھوڑے کو کہتے ہیں جواد بدون تشدید اللہ کی صفت ہے مبالا فی سخاوت ہے بہت سخی تو جواد نہ کہا کرو جواد کہا کرو ایک تیز ترار قسم کا گھوڑا کھڑا ہے اور ایک اناڑی آیا اس گھوڑے پہ زین بھی پڑی ہے اس میں اس گھوڑے میں واگو تو سوئی لگام اس گھوڑے کو لگام بھی لگی ہے اس پہ زین بھی پڑی ہے تیار یہ گھوڑا کھڑا ہے یہ اناڑی آیا اس کا اختیار ہے یہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کی اپنی مرضی اس نے گھوڑے کو لگام سے پکڑا اور پاؤں اس لوہے میں رکھا اور زین کے اوپر بیٹھ گیا اپنے اختیار سے اب اس کا اختیار ہے کہ یہ لگام کو کھینچتا ہے گھوڑے کو روانہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کی مرضی ہے اس نے اپنی مرضی اور اختیار سے گھوڑے کی لگام کو کھینچا اور اسے اشارہ دیا چلنے کا گھوڑا چل پڑا پھر بھی اس کا اختیار ہے یہ اسے دوڑاتا ہے کہ نہیں دوڑاتا پشتوں میں کہتے پویا ورکی کا نرکئی کنند ورکی۔ کا نرکئی اب اس نے اپنے اختیار سے پاؤں مارا اور گھوڑے کو دوڑا دیا یہ تو تیز ترار گھوڑا تھا دوڑنے لگا دوڑنے لگا تو اس کے حواس ختم ہو گئے اب اسے اس گھوڑے کو روکنے کا طریقہ نہیں آ رہا اس کا اختیار نہیں ہے اب یہ اس گھوڑے کو اب روک نہیں سکتا قابو نہیں کر سکتا تو یہ گر جائے گا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ گرا جب یہ گرا تو لوگ کہیں گے کہ غلطی اس کی اپنی تھی کیوں یہ اس کی اپنی غلطی تھی جب اسے گھوڑ سواری کا علم ہی نہیں تو کیوں گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے کیوں گھوڑے کو دوڑاتا ہے اپنے اختیارات کو بے جائے استعمال کر دیا تو بے اختیار بن گیا جب بے اختیار ہو گیا گر گیا تو زخمی ہو گیا یہ اس کی اپنی غلطی ہے اسی طرح اللہ نے مہر ابتدا ان نہیں لگائی یہ ختم ختم مجازات ہے اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو یہ اپنے اختیار سے بری راہ پہ چلتا ہے گناہوں کو اختیار کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک ایک نقطہ کرتے کرتے کرتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے مہر لگ جاتی ہے اب جب یہ ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا موہر کی وجہ سے تو یہ مہور تو اس کے اعمال کی وجہ سے لگی اس کی اپنی وجہ سے لگی تو جب اس کی وجہ سے اس کے دل پہ مہر لگ گئی تو اللہ اس کو سزا اسی لیے دیتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اس کا گناہ ہے نا اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پہ موہر آئی اس کے آدم ایمان کی وجہ سے اس کے دل پہ موہر آئی اور اس طرح ابتدا نہیں بلکہ ختم کے دراجات ہیں سلاسار تین دراجات پہلے تین دراجات ہوتے ہیں اس کے بعد چوتھے درجے میں ختم ہوتی ہے عقاف کی آیت نمبر چھبیس دیکھیں چھبیسواں پارہ اور چھبیس نمبر آیت سورت الاقاف والد مک کرنا ہوں فی مائم مک کرنا کم فی ہی و لہم اب سارا یقیناً قدرت دی تھی ہم نے ان کو اس میں کہ وہ قدرت نہیں دی ہم نے تم کو وہ لَهُمْ لہم وَأَبْصَارًا اور ٹھہرائی تھی ہم نے ان پہلے لوگوں کے لیے کان آنکھیں و افیدا اور دل فما اغنان ہم سم ابس ولا اب سارم ولا اف عدت ہم اس کانوں یج حدو نبی آیا تو کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو ان کے کانوں نے اور نہ ان کی آنکھوں نے اور نہ ان کے دلوں نے ذرہ بر بھی جب تھے یہ یج حدو نبی آیا انکار کرنے والے اللہ کی آیتوں سے جب انہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کر دیا تو ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا وہ ہاکہ بھی ہما کانوں بھی ہی تو سب سے پہلا انکار انکار کے بعد سر متففین دیکھے ذرا تیسواں پارہ آیت نمبر تیرہ اور چودہ تیسواں پارہ آخری پارہ آیت نمبر تیرہ اور چودہ ہمایو کدری بو بھی اللہ کل متدین اسیم ازادت لہ ہی آیا تالاساتر الدین انکار کے بعد اعتراض ہے اعتراض جب پڑی جائے ان پر اس پر میری آیتیں تو کہتا ہے یا ساتیر الاولین یہ قصے ہیں پرانے لوگوں کے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانو یک سیبون. نہیں نہیں بلکہ زنگ آیا ہے ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے تو انکار کے بعد اعتراض ہے دوسرا مرتبہ تیسرا سورہ مومن میں دیکھیں ذرا آیت نمبر چونتیس پینتیس سورہ مومن حامی مومن آیت نمبر چونتیس اور پینتیس چوبیسواں پارہ ہاں اللہ دینا فی آیات اللہ بھی سلطان اطاہم وہ لوگ جو جدال کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کہ دی ہو اللہ نے ان کو یہ دلیل یوجا فی آیات اللہ بغیر غیر سلطان اطاحم تو جدال انکار اعتراض اور تیسرا مرتبہ جدال سورہ آراف کی آیت نمبر ایک دیکھیں 101 دیکھے ایک سو ایک نمبر آیت سورت الاراف آیت نمبر 101 سو ایک پارا کدالی کا اتبا اللہ عالیہ کلو بل کیوں کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی تقزیب کی تلکل قرآن خس والی کمنم بائی ہا والمر سلم بل بینات فما کا نولی منو با من قبل کدالی کا اسی طرح جب اللہ کے نبیوں کی تقزیب کی تو یہتبا اللہ عالیہ کلو بل کا فرین اور دوسری صورتیں اس پہ دال ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہر بدرجہ درجہ ب دراجہ ان یعنی تدریجن ان کے دل پہ لگی پہلے انہوں نے انکار کیا پھر اعتراض کیا پھر جدال کیا تو پھر مہر گی اب انکار میں ان کا اختیار تھا مان لیتے نا نہیں مانا انہوں نے پھر اعتراض میں ان کا اختیار تھا نہ کرتے نہ کر دیا حق پہ اعتراض پھر جدال میں ان کا اختیار تھا نہ کر دینا کر لیا حق پرستوں سے جدال اب جب مہر لگ گئی تو یہ بے اختیار ہو گئے سمجھ میں آ رہی ہے بات اولا ان کے دلوں پہ مہر نہیں لگی اولا ان کے دلوں پہ موہر نہیں لگی ایک قاتل قتل کر لیتا ہے اس کو قتل کی سزا میں قصاص قی... کا حکم قاضی سناتا ہے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ قاضی نے اسے قتل کر دیا جج نے اسے قتل کر دیا نہیں یہ قتل نہ کرتا تو اسے قصاص کی سزا نہ چ... سنائی جاتی اس نے قتل اپنے اختیار سے کیا اب یہ بے اختیار ہو گیا کیونکہ یہ تو گرفتار ہو گیا اب عدالت میں اس کا کیا اختیار چلتا ہے اب تو قانون کے مطابق اس پہ حکم جاری ہوگا تو اب یہ مرضی اس کی ہو یا نہ ہو اس نے پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا ہے تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ جج نے اسے قتل کر دیا یہ اپنے عمل کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گیا اسی طرح جو مہر لگی ہے اللہ نے ان کے دلوں پہ لگائی ہے یہ نتیجہ ہے لا امینون کا لا امینون کی علت نہیں ہے دلیل اللمی ہے علت نہیں ہے بلکہ یہ نتیجہ ہے لا امینون کا یہ ایمان نہیں لاتے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر یہاں قرآن نے تعبیر ختم سے کی ہے قرآن کبھی لانت سے بھی تعبیر کرتا ہے اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر اٹھاسی کالو قلو بنا گلف بلانہ اللہ بھی کفریم فقری لما مینون سر بقر اٹھاسی کہتے ہیں یہ ہمارے دل غلف پردوں میں ہیں بھرے ہوئے ہیں بلانا ہم اللہ بھی کفریم نانا بلکہ لانت کی ہے اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے فقلی لمایومنون کبھی تعبیر غفلت سے ہوتی ہے غفلت سورہ کہف کی آیت نمبر اٹھائیس پندرواں پارہ سورہ کہف آیت نمبر اٹھائیس ان کے دلوں پہ غفلت تاری ہے ولا تو تر من اغ فلاں کل بہ ان ذکرینا ولا من اغ فلاں کل بہ ان اور تو تابے نہ کر اس کی کہ غافل کیا ہے ہم نے اس کے دل کو اپنے ذکر سے وہ تباہ ہوا ہوا کا نام فروتا کبھی تعبیر تبا سے ہوتی ہے تباہ مہر کو کہتے ہیں سورہ عراف کی ایک سے ایک نمبر آیت آپ نے ابھی پڑھی تب اللہ عالا قلوب کبھی تعبیر اکنہ سے ہوتی ہے وکالو قلو بنافی اکنتن سور حام سجدہ آیت نمبر پانچ اکنہ پردے کو کہتے ہیں پردوں کو کبھی تعبیر قفل سے ہوتی ہے قفل تالے کو کہتے ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر چوبیس چھبیسواں پارہ سورہ محمد آیت نمبر چوبیس افلا دبرون القرآن کلو بن اقفال کبھی تعبیر صد سے ہوتی ہے صد دیوار کو کہتے ہیں سورہ یاسین آیت نمبر نو وجال نام بیندیم سد امن خلفیم سدن فاف شینا فملائی کبھی تعبیر قسو سے ہوتی ہے قسوا سختی کو کہتے ہیں سخت ہونا سورہ معیدہ کی آیت نمبر تیرہ آیت نمبر تیرہ سورہ معیدہ وجالنا قلوبہ ہم اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے کبھی تعبیر ران سے ہوتی ہے ران زنگ کو کہتے ہیں سورہ متفیفین کی آیت نمبر چودہ بھی آپ نے پڑھی کل بل رانا اعلی قلوبهم ما کانویک یکسبون تو قرآن مختلف تعبیرات کرتا ہے کبھی ختم کبھی لانت کبھی غفلت کبھی تباہ کبھی اکینا کبھی قفل صد قصو اور کبھی ران سے تعبیر ہوتی ہے ختم اللہ اعلیٰ قلوبهم مہر لگائی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے قلب کے معنی آپ دیکھے قلب دل دیکھیں قلب قلب پھرنے کو کہتے ہیں پھرنے کو حرکت لوٹ پلوٹ ہونا لا تغرنک کا تقل البلاد فل بلاد البلاد قلب دل کو بھی قلب اس لیے کہتے لیے ان ہو یہ بھی حرکت کرتا ہے کبھی کس طرف مائل ہو جاتا ہے کبھی کس طرف مائل ہو جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اب دعا کیا کرو ربنا اللہ لا تزی قلو قرآن میں ہے سور عمران کی سات نمبر آیت لا لات ربنا لا تجی قلو بنا لدن کا رحمہ ان کا انتل اے ہمارے رب لا تزی قلو مت پھر ہمارے دلوں کو بادئی زادئی تنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں استقامت دی حق پر لاتی قلوبانہ باد زادئی تنا وحبل ملدن مل کا رحمتنہ کان تل واب حدیث میں بھی آتا ہے دعا کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا مصبت القلوب ثبت قلبی على دینک و یا مشرف القلوب شرف کلبی على تعطق اے دلوں کو مضبوط کرنے والے اللہ میرے دل کو اپنی دین پر مضبوط کر دے اور اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین اور اپنی تابیداری کی طرف پھیر دے تو قلب کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پھرتا ہے حدیث میں آتا ہے انسان کا دل بین الرحمن اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان مائلی کو شان بشانی ہیں یوں قلب و کئی فیشاب پھیر دیتا اللہ انسان کے دل کو جس طرف چاہے کسی کے دل کو قرآن کی طرف موڑ دیتا ہے کسی کو قرآن کے خلاف کی طرف موڑ دیتا ہے کسی کو ایمان اور کسی کو کفر کسی کو توحید اور کسی کو شرک کسی کو سنت اور کسی کو بیدات کی طرف مور دیتا ہے اللہ عہدن اسرات المستقیم قرآن میں بھی قلب کے متعدد معنی ہیں قلب بمانے عقل بھی استعمال ہوا ہے سر قاف آیت نمبر سینتی سنفیزہ ذالک لذکرا لمن کا نلو قلب کلبن اس قرآن میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل صاف ہو اس میں عقل ہو سورہ قاف آیت نمبر 36 سے 37 قلب بمانے تدبیر بھی آتا ہے سورہ حشر آیت نمبر چودہ اٹھائیسواں پارہ سورہ حشر آیت نمبر چودہ قلب بمانے تدبیر تحسبہ جمیاؤں قلوب ہم تو گمان کرے گا ان پر اکٹھے کا اور تدبیریں ان کی مختلف مختلف ہیں دل یعنی دل کی تدبیریں قلب دل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے سور حج آیت نمبر چھ چھیالیس ستارواں پارہ سور حج کی آیت نمبر چھیالیس فتقو افلم یس سیرو فلر دی فتک نلم کلو بویا آئے یہ لوگ نہیں پھرتے زمین میں کہ ہو جائیں ان کے دل کہ یہ سوچے ان دلوں کے ذریعے او آزانو یسماؤں بِهَا ہا لَا نہ لا وَلَكِنْ اب سارو والا کن تامل ان کی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہیں وہ دل جو سینوں میں ہیں سینے کے دل قلب بمانے دل یہ تو معانی تھے قلب کے قرآن میں صفات دلوں کی صفات قرآن کریم میں تو دل کافروں کے دلوں کی صفات قرآن میں صفات و الكافرین فی نا پہلی صفت انکار ہے سورے نہل کی آیت نمبر بائیس کافروں کے دلوں کی صفت انکار ہے منافقین کے دلوں کی صفت مرض ہے اسی سورہ بقرہ میں آ رہا ہے دس نمبر آیت میں فی قلوب مرض ان کلب آسی کی صفت کسوا ہے گنانگار دلوں کی صفت سختی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر بائیس قلب مبتدع کی صفت زیغ ہے زیگ کگلیج ٹیڑا ہونا بیدتیوں کے دلوں کی صفت زیر ہے فمل لدین فی قلوب زیگن فیتشا بہ من ہو ابتغال فتنت وبتگا تعویری سورہ عال عمران کی سات نمبر آیت ہے قلب غافل کی صفت رغبت فی دنیا ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کی کتاب سے غافل ہو جائے تو اس کی صفت دنیا کا شوق ہے سورہ کہف کی آیت نمبر اٹھائیس قلب فاسق کی صفت قرآن نے حسرت ذکر کی ہے حسرت حسرت قلب فاسق کی صفت سور علمران آیت نمبر ایک سو چھپن مومنوں کے دلوں کی صفات قرآن نے ذکر کی ہے بہت پہلی صفت خوف من اللہ سورہ انفال آیت نمبر دو دیکھے سورہ انفال آیت نمبر دو نوا پارا سورہ انفال دوسری آیت ان لذین اللہ جلت کلو بہم بے شک مومن وہ لوگ ہیں کہ جب یاد کیا جائے اللہ کو تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل مومن کے دلوں میں ڈر آتا ہے خوف دوسری صفت ابت ہے سور قاف آیت نمبر تینتیس چھبیسواں پارہ سور قاف آیت نمبر تینتیس مومنوں کے دل کی دوسری صفت من خشی اور بالغیب وجاءہ بکل بنی بکلب منیب انابت جو ڈر الرحمان زاد سے نہ دیدہ اور آ جائے بکل اس دل کے ساتھ جو انابت والا ہو مومنوں کے دلوں کی ایک صفت اطمینان بھی ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے سور رات کی آیت نمبر اٹھائیس الاب ذکر اللہ تتمین القلو سورے رات کی آیت نمبر اٹھائیس اور سورے نہل آیت نمبر ایک سو چھے دیکھے ذرا اطمینان مومنوں کے دل کی صفت ہے و تتم و قلب ہو مطمئن ایمان <بِالْإِيمان> اور دل اس مومن کا مطمئن بل ایمان ہو مومنوں کے دل کی دوسری صفت عیوب سے سلامتی سلامتی سورہ شرارا آیت نمبر نواسی میں اللہ نے ابراہیم علیہ سلا تو سلام کی دعا کو نقل فرمایا ہے نواسی نمبر آیت ایٹی نائن لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مالون ولا بنون اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اے اللہ مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا یوم یبعثون اس دن کی رسوائی سے بچا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے یوما اس دن لائن فو مالولا بنون فائدہ نہیں دے گا کسی کو اس کا مال والا بنونو نہ اس کی اولاد تو یہ صفات ہیں مومنوں کے دلوں کی ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگائی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر والا سمعہم اور ان کے کانوں پر ولاب ساری ہم اور ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں وَلَهُمْ ہم آزاب اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک ان کے لیے ہے عذاب بڑا آنکھوں پہ پردے آ تو حق دیکھ نہیں سکتے کانوں پہ مہر لگ گئی تو حق سن نہیں سکتے دل پہ مہر لگ گئی تو حق دل میں داخل نہیں ہو سکتا تو اسباب فاہم کو سلب کر دیا حکم دنیاوی تھا اب حکم اخروی والم عذاب ان عظیم اور ان کے لیے ہے عذاب بڑا عذاب عظیم اللہ نے اسے عذاب اس عذاب کو بڑا کہا تو یہ کتنا بڑا ہوگا ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کے بڑے ہونے کا چھوٹے ہونے کا جب اللہ رب العالمین نے اس عذاب کو عظیم کہا جو عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا تو یہ کتنا بڑا ہوگا یہ تفصیل کے لائق بات نہیں ہم نہیں کر سکتے اس کی تفصیل ہماری اتنی طاقت نہیں بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے یہ حکم اخروی تھا تو مقدوباً علیہم کی حالت تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ ایمان نہیں لاتے تو ختم اللہ علی قلوب وعلی سمعی وعلی سارم رشا یہ دنیاوی حکم اور اخروی حکم ان کے لیے اخروی حکم ان کے لیے والم عذاب عظیم ان کے لیے ہے عذاب بہت بڑا یہاں آپ آیات نوٹ فرما دیں اوساف القفاری فلقرآن قرآن میں کفار کے کی صفات فارف القرآن تو آیتیں نوٹ فرما دے پھر آپ دیکھیں خودی اور اس سے عبرت بھی حاصل کریں قرآن قریب میں کافروں کی صفات سورہ متفیفین کی آیت نمبر چودہ سورہ محمد کی آیت نمبر چوبیس سر حامیم سجدہ کی آیت نمبر پانچ سور یاسین کی آیت نمبر پانچ سر نہل کی آیت نمبر ایک سو آٹھ نساء کی آیت نمبر ایک سو پچپن سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک سو سورت العراف آیت نمبر ایک سو ون سیونٹی نائن ساف ال فی فارفر سورہ سور کی آیت نمبر ایک سو ستر ایک سو اکہتر سور یونس کی آیت نمبر پندرہ سورہ حج کی آیت نمبر بہتر سورہ صبا کی آیت نمبر اکتیس سورہ حام سجدہ کی آیت نمبر چھبیس سورہ فرقان کی آیت نمبر چار پانچ سات اکیس اور آیت نمبر بتیس سورہ فرقان میں سورہ مومنون کی آیت نمبر ایک سو پانچ اور سورہ کبوت کی آیت نمبر تیرہ اور بھی متعدد آیات ہیں قرآن میں اوصاف القفار کے سلسلے میں کفار کی صفات بیان ہو رہی ہیں جس طرح ہم نے اوصاف المومنین في القرآن پڑھا اسی طرح اوساف القفارف القرآن یہ بھی ایک عنوان اور مضمون ہے اور کوئی اگر رسالہ لکھنا چاہے اس عنوان پہ تو لکھ سکتا ہے ان آیات پہ تھوڑی تھوڑی تفصیل کر لے تو ایک اچھی کتاب لکھ سکتا ہے ان لدینہ کفر ان علیہ لا امین بے شک وہ لوگ جنہوں نے حق کو چھپا لیا زد اور رنات کی وجہ سے برابر ہے ان پر کہ تو ڈرائے ان کو یا نہ ڈرائے تو ان کو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگائی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر وہ اعلیٰ اور ان کے کانوں پر ساریم رشاوا اور ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں و لم آزاب عظیم اور ان کے لیے ہے عذاب بڑا وَمِنَ النَّاسِ سمئی يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ میننسی یہاں سے آیت نمبر آٹھ آیت نمبر سولہ تک تیسرا گروہ جو کہ سورے فاتح آمیز والین کے عنوان سے بیان ہوا تھا مونافقین حیران اور پریشان ان منافقین کا بیان ہو رہا ہے ان کی دس قباحتیں ذکر ہو رہی ہیں دس پہلی منہ سے ایمان کا دعویٰ کریں گے دل میں ان کا ایمان نہیں آٹھ نمبر آیت میں دوسری دھوکہ باز ہیں یو خادیون اللہ و الدین تیسری خباصت ما یشعرون شعور نہیں ہے ان میں چوتھی خباست فی قلوب مرض ان, ان کے دل میں بیماری ہے مرض ہے نفاق کی پانچویں بیما کانو زیبون جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کرنے والے ہیں چھٹی خباصت لا کیل الحم الارض سیدو انما نحن مسرح کام فساد کا کریں گے نام اصلاح کا لیں گی ساتویں خباست صحابہ صفہا کہیں گے ان کما امان صفہا آٹھویں خباست یہ خود صفحہ ہے اللہ انہم صفا بے وقوف ہے نویں خباست والا کل عالم جاہل بھی ہیں اور دسویں خباست انما نحن مستہزیون حق پرستوں کے ساتھ استحزا کرنے والے ہیں ان کا حکم دنیاوی الا اشتروا اشترال تبلحدہ فما ربحت تجارت وما کان و محتدین آیت نمبر سولہ میں ہے انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں لے لیا ان کی تجارت نے کوئی رب فائدہ اور منافع نہیں کیا اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے اور حکم اخروی ان کا آیت نمبر دس میں و عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے منافقین کسے کہا کرتے ہیں ان کی ابتدا کب ہوئی نبی علیہ السلاط وسلام کی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے مدینہ کے لوگوں نے مشورہ کیا تھا اور مشورے کے ساتھ عبد اللہ ابن عبی ابن سلول کو اپنا سردار مقرر کیا تھا اس کی تاج پوشی کی تقریب ابھی باقی تھی کہ اتنے میں آواز ہوئی خبر آئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں تو اہل مدینہ نے کہا جب اتنی بڑی ہستی آ رہے ہیں تو ہمیں دوسرے سردار کی کیا ضرورت ہمارے امیر اور سردار بس محمد الرسول اللہ خود ہی ہوں گے تو ابئی ابن عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کی تاج پوشی رک گئی نبی علیہ السلام آئے تو اس منافق نے دھوکہ بازی کرتے ہوئے استقبال بھی کیا لیکن دل میں وہ نفرت تھی جس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً یہ مسلمانوں کے خلاف میں پیش پیش رہتا تھا ان کو لڑانے کی کوشش کرتا تھا مسجد زرار یہودیوں کے اشارے سے بنائی نبی علیہ صلاۃ السلام کو یہود کی ایما پر زہر کھلائی اللہ کے نبی کی زوجہ متحرہ پر انگلی اٹھائی ان ظالموں نے بہت تڑپایا اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ میں منافقین نہیں تھے کیوں کہ وہاں حالات سنگین تھے اور جب حالات سخت ہوں تو یا مومن ہوں گے یا کافر ہوں گے بس دو قسم کے لوگ ہوں گے لیکن جب حالات اسلام اور اہل اسلام کے حق میں ہو تو پھر منافقین سر اٹھایا کرتے ہیں حالات سے فائدہ لینے کے لیے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلا تو اسلام نے فرمایا تھا المنافق کشات العائرت بین الغنمین الہا مرت و کشات لین الحادی مرتم مرہ منافق مثال کشاتل آئرتی بین الغنا اس بکری کی طرح ہے جس کی حاجت ہو بکرے کے لیے ضرورت ہو تو وہ ریوڑ میں کبھی ایک ریوڑ میں جاتی ہے کبھی دوسرے ریوڑ میں جاتی ہے بکرے سے اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے پھرتی رہتی ہے اسی طرح منافق ہے کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف علماء نے فرمایا منافق کسے کہتے ہوا اظہار الخیری و اسرار الشرری ہوا اظہار الخیری و اسرار الشرری منافق وہ ہے جو ظاہری خیر کا اظہار کرنے والا ہو لیکن دل میں اس کے شر پڑا ہوا ہو اظہار الخیری و اسرار الشرری ابن کثیر نے بھی بہت اچھی تعریف کی ہے منافق کی دوسرے مفسرین نے بھی تفصیل کی ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں منافق وہ ہے جس کا قول اور فعل جدا جدا ہو ظاہر اور باطن جدا جدا ہو مدخل اور مخرت جدا جدا ہو جس کے زبان کی بات اور دل کی بات جدا جدا ہو یہ منافق ہے بارالعلوم میں سمرقندی فرماتے ہیں منافق دریا کی کشتی کی طرح ہے طوفان کی اور دریا کی لہروں کی تابع ہوتی ہے جس طرف لہر سے لے جائے مزب زب قرآن کریم میں ان منافقوں کی صفات بیان ہوئی ہے ان میں سے سب سے پہلی صفت یہاں بقرہ میں من سے میقول وامنا بلاہ و بل آخر اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے آخرت پر وماہم بمو مینین اور نہیں ہیں یہ ایمان لانے والے دل سے دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں ایمان کے لیے تو تصدیق قلبی کی ضرورت ہے اور تصدیق قلبی مومن کو ملتی ہے منافق کو نہیں ملتی امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں سور توحا کی تفسیر میں بہت اچھا کلام کیا ہے میں آپ کو یہاں وہ سنا دیتا ہوں وہاں بھی انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو پھر امام فخر الدین راضی کا وہ قول میں آپ سے پوچھوں گا سور توحا کی تفسیر میں تفصیر کبیر میں امام فخر الدین راضی نے فرمایا ہے ایمان کا کلمہ اپنے پڑھنے والے سے چار مطالبات کرتا ہے چار مطالبات کرتا ہے پہلا مطالبہ تصدیق ہے دوسرا مطالبہ تعظیم ہے تیسرا جلالت ہے اور چوتھا حرمت ہے تصدیق و والحلا و الحلا اب جو کلمہ پڑھے اور اسے تصدیق قلبی نہ ملے تو وہ منافق ہے جیسے یہ آئے تو ماں ہوں یہ ایمان والے نہیں دل سے ماننے والے نہیں زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن تصدیق قلبی نہیں کلمے کا دوسرا مطالبہ تعظیم ہے تعظیم الہ کی مبتدی کو اللہ کی تعظیم نہیں ملی کیوں کلمہ تو پڑتا ہے لیکن اللہ کے فیصلوں کی تابیداری نہیں کرتا اپنے فیصلے اپنی مرضی اپنے خواہشات اپنی رسمیں اپنے رواج یہ کامل مومن نہیں ہوتا مبتدے تیسرا مطالبہ ایمان کے کلمے کا جلالت ہے الہ کا جلال دل میں ہو ریاکار مرائی سے محروم ہے کیوں ریاکار کے دل میں اللہ کا جلال نہیں عبادت اللہ کی کرتا ہے غیر اللہ کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور کلمہ چوتھا مطالبہ اپنے پڑھنے والے سے ماننے والے سے کرتا ہے حرمت کا حرمت فاسق اور فاجر اس سے محروم ہے وہ بھی کامل مومن نہیں حرمت اللہ کے قانون سے کے مطابق حرام سے گنا سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا خطیب صاحب نے بھی یہ لکھا اور تفسیر کبیر نے بھی یہ لکھا ایمان کے کلمے کے چار مطالبے ہیں تصدیق تعظیم جلالت اور حرمت تصدیق منافق کے پاس نہیں تعظیم مبتدے کے پاس نہیں جلالت مرائی ریاکار کے پاس نہیں حرمت فاسق کے پاس نہیں تو یہ نہ منافق کامل مومن ہے نہ مبتدے کامل مومن ہے نہ مرائی ریاکار کامل مومن ہے اور نہ فاسق فاجر کامل مومن ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے لا ازانی لازنی لا اللہ زناکار زنا نہیں کرتا لیکن جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل کر اس کے سر کے اوپر صاحبان بن جاتا ہے اسی طرح دوسرے گناگاروں کے بارے میں بھی فرمایا تو یہ چار مطالبے ہیں جن میں سے پہلا مطالبہ تصدیق کا تھا تصدیق قلبی دل کی اتھا گہرائیوں سے تسلیم کرنا اللہ کے دین کو اللہ کے قانون کو تصدیق بما جا بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافع اس سے محروم ہے و مین اناس دیکھیے یہاں واؤ آتف آیا و الناس پہلے جب مومنوں کا بیان ہوا تو آیت نمبر 6 سے کافروں کا بیان شروع ہوا تو ان الدینہ وہاں واؤ نہیں تھا ربط کے لئے یہاں آتف کا واؤ آ گیا یعنی منافقوں کے بیان کو کافروں کے بیان سے باندھ رہے ہیں یہ بھائی بھائی ہیں مومنوں کی کافروں سے تو کوئی نہیں بنتی ہاں کافروں اور منافقوں کی بہت بنتی ہے یہاں علماء استدلال کرتے ہیں ومینا سمنا بلّہ آخری اور بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پر وہ ماہم بھی مومن نہیں ہیں یہ ایمان لانے والے دل سے یہاں سے استدلال کرتے ہیں علماء کرام قادیانیوں کے کفر کی قادیانی بھی اسی طرح ہیں یہ لوگوں کو ایمان کا کلمہ پڑھ کے سناتے ہیں لیکن دل میں ان کا یہ ایمان نہیں ہے ختم نبوت کے قائل نہیں ہے اللہ کے فیصلوں کے قائل نہیں ہیں تو ماہم بھی مومنین قادیانی بمومن نہیں ہیں ومن ناسم یقول و امن نا بعض لوگ کہتے ہیں قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں پڑھتے رہے نا ماہم بھی بعض لوگوں میں سے ناس لوگوں میں سے وہ ہیں یقولو جو کہتے ہیں آمنہ بلّاہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ایمانیات میں سے دو ذکر ہو گئے باقیوں کو قیاس کر دیا اس پہ وَمَا ہم بِمُؤْمِنِينَ اور نہیں ہیں یہ دل سے ایمان لانے والے ان کے دلوں میں تصدیق نہیں ایمان نہیں یو خادی وَالَّذِينَ ولدینا یہ لوگ دھوکہ کرتے اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو اللہ سے تو کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا تو علماء فرماتے ہیں تفصیر کبیر میں مامراضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پہلی جل صفحہ ایک سو انتیس فرماتے قیلا مانا یخادعون رسول اللہ حزف ہے مزاف رسول اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں تو اللہ نے ان کو فرمایا خادیون اللہ دھوکا کرتے ہیں یہ اللہ سے اللہ سے دھوکا کرتے ہیں حال یہ ہے کہ یہ دھوکا تو رسول اللہ سے کرتے تھے تو رسول سے دھوکا اللہ سے دھوکا ہے سورہ احزاب دیکھے ذرا آیت نمبر ستاون سورت الحزاب آیت نمبر ستاون ففٹی سیون پارا نمبر بائیس ان الدین یوزون اللہ فد دنیا خیرا بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے اللہ اور اللہ کے رسول کو تو اللہ کو تو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا اصل میں تکلیف اور ازیت رسول اللہ کو یہ ایسی ہے جیسے یوزون اللہ تو دھوکا رسول اللہ کو ایسے ہے جیسے یو خادیون اللہ دھوکہ دیتے اللہ کو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یا شیخ ابو زکری النساری رحمۃ اللہ علیہ فتو الرحمان میں فرماتے ہیں اللہ کے نام کا ذکر تحسین کلام کے لیے یہاں مقصود نہیں ہے معنی کے اعتبار سے اللہ کے نام کا ذکر یہاں کلام کے حسن کے لیے ہے اور واو حرف تفسیر ہے تو یو اللہ والذین منو دھوکا دیتے اللہ کو یعنی دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو تو مومنوں کو دھوکہ دینا یہ اللہ کو دھوکا دینا ہے یا یو اللہ بھی یہ معنی ہے دھوکہ دیتے ہیں یہ اللہ کو اپنے گمان میں اپنے خیال اور وحم اور ظام میں پھر یہاں دوسرا اشکال ہے یوخادی اللہ باب مفاعلہ ہے مخاد اور مفال میں شراکت ہوتی ہے جانبین بین کی طرف سے تو یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ ان کو دھوکا دیتا ہے کیا نہیں جواب یہ ہے کہ یہاں مفالا مفعلا باب مفا الا مفادا کے لیے ہے شراکت کے لیے نہیں ہے مبالغہ لسرت الخدا یہاں جانب واحد کی طرف سے دھوکہ ہے یوخا دیون اللہ دھوکہ دیتے ہیں یہ اللہ کو اپنے گمان میں اپنے خیال میں کیسے مشہور محدث ہیں آصم النبیل وہ فرماتے ہیں المحتالون هم المخادعون ہیلا بہانہ کرنے والے اللہ کے احکام میں یہی دو کا باز ہے المحتالون هم المخادعون مختالون یہی مخادعون ہے یہی دو کا باز ہے ہیلے اس میں چند روپئے اور کچھ کفن کا ٹوٹا اور صابن کی چکیاں اور تھوڑا سا گڑ وغیرہ رکھ لیتے ہیں اور اسے ارد گرد پھراتے ہیں پھراتے ہیں دس سے سو بناتے ہیں سو سے ہزار بناتے ہیں تو المختالہ ہوں ملمح مخادیونہ یہ ہیلہ گر مولوی جو ہے ہیلے کے ذریعے حرام کو حلال ٹھہراتے ہیں یتیم کو مال یتیم کے مال کھاتے ہیں یہی مخادعون ہیں یہی دو کا باز جو اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں خلاف سنت کام بے کو ہسانہ کہتے ہیں دھوکہ بازادون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اپنے گمان میں والذین منو اور دھوکہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں مومنوں کو بھی دھوکا دیتے ہیں وما اخدار اللہ فسحم اور دھوکہ نہیں دیتے یہ لوگ مگر اپنے آپ کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے وما شعور یہ تیسری خباصت اور ان میں شعور بھی نہیں ہے دیکھیں ایک عقل ہے ایک شعور ہے اس میں فرق ہے عقل انسانوں میں ہوا کرتا ہے شعور حیوانات اور جانوروں میں بھی ہوا کرتا ہے عقل ظاہر کو بھی سمجھے انجام اور باطن کو بھی سمجھے اور شعور ظاہر پہ سمجھتا ہو لیکن انجام کا علم نہ ہو جیسے آگ جلا کے گدے کو کھینچو اس کی طرف تو گدا آگ میں نہیں کودے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے اس ظاہری آگ کی حرارت پہ لیکن اس کا اس کو سمجھ نہیں کہ اس آگ میں گرنے سے میں جل جاؤں گا مر جاؤں گا فلان ہو جاؤں گا نہیں نہیں, نہیں. بس اتنا سمجھتا ہے کہ یہ آگ زرناک ہے ظاہری یہ حرارت ہے اس میں منافقین سے شعور کی نفی کی عقل تو درکنار جانوروں کی طرح گدوں کی طرح بھی شعور ان میں نہیں جہنم کی راہ پہ چل رہے ہیں جہنم کی گہرے کھڈے میں گر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو بچاتے نہیں دھوکہ باز ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے فی کلوبی مرضن یہ چوتھی خباصت ان کے دلوں میں مرض ہے یہ دفع سوال تھا سوال یہ تھا کہ وہ مایہ ان میں شور کیوں نہیں ہے شور تو انسان کے دل میں ہوا کرتا ہے تو ان میں شعور کیوں نہیں ہے نو جواب فی قلوبہم ہم ان, ان کے دلوں میں بیماری ہے مرض نفاق ہے تو اس مرض کی وجہ سے ان کے دلوں سے شعور نکل چکا ہے فزادہم ہم اللہ مرضا تو زیادہ کر دے اللہ ان کے اس مرض کو جب مرض ہو تو علاج چاہیے اللہ فرماتے ہیں نہیں مرض ہے تو یہ مرض زیادہ ہوگی علاج نہیں ہوگا اس کا کیوں کیونکہ علاج یہ خود نہیں کرتے فلم عالم یو عالی جو بھی شفا القرآنی اللہ مرضا اللہ نے تو علاج کے لیے شفا قرآن میں بھیجی ہے نا قرآن شفا المافی صدور تو جب یہ بے شفا علاج نہیں کرتے تو فضاد اللہ مرضا یا تو یہ خبر ہے زیادہ کرتا ہے اللہ ان کی اس مرض کو اور یا یہ انشاء ہے انشاء دعا ہے اللہ زیادہ کر دے ان کی اس مرض کو تو یہاں علامہ کرتبی بھی لکھتے ہیں اور دوسرے مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ بےدتیوں کو بدو جائز ہے بےدتیوں دین کے دشمنوں کے لیے منافقین کے لیے بدو جائز ہے یہاں یہ بدعا بد ہے نیری دی کر فضاد اللہ مردا فی قلو بہم انغماس کے لیے ہے انغماس معنی ان کے دل کی نس نس تک یہ مرض پہنچ چکی ہے انغماس کے لیے فی استعمال ہوتا ہے فضاد اللہ مرض ایک سو تیرہ مقامات پہ یہ فی لماس قرآن میں ذکر ہوا ہے قلوب کی تو ہم نے تفصیل کر دی قلب مرض فضاد عم اللہ مہاراضا زاد المسیر میں ابن جوزی فرماتے ہیں فضاد عحم اللہ بھی سبب المخادات ان کے اس دھوکے کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے مرض زیادہ کر دیتا ہے یا مرض کے زیادہ کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نسبت مجازات ہے جیسے ختم اللہ علیہ کلو یہ یہ مرضی قرآن سے منہ پھیرنے والے ہیں اور قرآن کی شفا کے ذریعے دلوں کی مرض سے نجات نہیں حاصل کرتے تو اللہ ان کے دلوں کو اور زیادہ مرض میں مبتلا کر دے گا جو, جو دوا کی مرض بڑھتا گیا یہ مرض ان کے اعمال کی وجہ سے آئی ہے سور توبہ دیکھے ذرا آیت نمبر ایک سو پچیس توبہ آیت نمبر ایک سو پچیس وام الدینہ فی قلوبی مرد ان فضادت ہم رجسن الارج سی ہم وماتو ہر چیز وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے زیادہ کرتا ہے یہ صورت اور اس سے انکار ان کے لیے رجس پلیتی ان کے رجس اور پلیتی کے ساتھ اور مر جائیں گے یہ اس حال میں کہ یہ ہوں گے کافر اللہ کفر کی حالت پہ ان کو موت دے دے گا زادہم اللہ مرض یہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر چونسٹھ بھی ذرا دیکھ لیں ولی دن کثیر ہما ان ضلع ربی کا تغیانہ کوفرا خام خا زیادہ کرتا ہے بہت سو میں ان میں سے وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف میں آپ کے عرب کی طرف سے تغیان زیادہ کرتا ہے ان میں سرکشی کو و کفرا اور کفر کو تو یہ مرض ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے لیکن اللہ کی طرف نسبت اس مرض کی یہ نسبت مجازاتی ہے جزائی ہے یہ مرض کیا ہے تفسیر ابی سعود نے لکھا ہے قاضی ابو سعود سعود حنفی مفسر ہیں بہت بڑے عالم ہیں اچھی تفسیر ہے ابی سعود فرماتے ہیں فضاد مردا مرض کیا ہے من الجہلی وسو عقیدتی ومن عداوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر کمن فرو ال کوفرے یہ مرض جہالت کی مرض ہے جہالت کی بیماری ہے وسویل عقیدہ برے عقائد کی بیماری ہے اب عقیدے کی کتاب قرآن ہے اور یہ عقیدے کے لیے دوسری کتابیں اٹھا کے اس سے عقیدہ بناتے ہیں وہ من عداوت نبی اور نبی کی عداوت اور دشمنی کی مرض ہے ان کے دلوں میں نبی کی سنت کی طاط نہیں کرتے عداوت ہے نبی سے اور اس کے علاوہ من ال کوفرے امام قرطبی نے بھی لکھا ہے المرض و عبارت انان الفساد الدیفی عقائد مرض عبارت ہے اس فساد سے جو ان کے عقیدوں میں ہے تفصیر کبیر میں بھی امام راضی لکھتے ہیں مرض سے مراد نفاق ہے وہ سمن نفاق مرادن لن حو یو نفاق کو مرض کا کیونکہ نفاق منافق کو ہلاک کر دیتا ہے مرض سے بھی مریض مر جاتا ہے نا آخر میں تفسیر الحداد پہلی جل سو میں لکھا سمن نفاق مردن لن ہو یا نفاق کو مرض سے تعبیر کیا کیونکہ اس کے ذریعے یقین ضعیف ہو جاتا ہے تو جس طرح بیماری کے بیمار کو ضعیف کر دیتی ہے کمزور کر دیتی ہے اسی طرح مرض منافقت یہ ایمان کو ضعیف کر دیتی ہے یقین کو اس کے بعد یہ جان لو کہ المرض و مرضان بیماریاں دو قسم کی ہیں ایک بدنی اور دوسری روحانی بیماری بدنی بیماری کی چار وجوہات ہوا کرتی ہیں علمِ طب کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں آپ سنیں بدن کو جتنی بیماریاں بھی لگتی ہیں وہ چار وجوہات کی بنا پر لگتی ہیں سب سے پہلی وجہ میدے کی فساد میدا ام ال ہے خوراک میں بے تعدادی ہو تو میدے میں فساد آ جاتا ہے جب میدے میں فساد آ جائے تو سارے بدن میں فساد آ جاتا ہے تو بدن بیمار ہو جاتا ہے کیونکہ میدہ جب خوراک میدے میں جاتی ہے تو میدہ اس سے فضلہ جدا کر کے طاقت والی خوراک جگر کو دیتا ہے جگر چار چیزیں بناتا ہے جسے اخلاط اربا کہتے ہیں تو ان اخلاط اربا کے اعتدال کی کا فقدان دوسری وجہ ہے بدن میں اخلاقی اربا ایک بلغم جو ہڈیوں کی خوراک ہے دوسرا خون جو دل کے ذریعے سارے بدن میں پھیلتا ہے رگوں کے راستے یہ بدن اور گوشت کی خوراک ہے تیسرا سودا سودا اب وہ جب ایک تھیلی سی ہوتی ہے جس میں کالا پانی ہوتا ہے زہر کسائی جب جانور کو ذبح کر دے تو وہ تھیلی نکال کے پھینک دیتے اس کو ہم پشتوں میں توڑے کہتے ہیں توڑ کے تو اس میں کالا سا مواد ہوتا ہے وہ قطرہ قطرہ میدے پہ گرتا ہے اور میدے کے لیے چلن کا پیٹرول ہوتا ہے وہ تیزاب میدا اسی کے ذریعے کام کرتا ہے اور خوراک کو ہزم کرتا ہے دوسرا اخلاط اربعہ میں سے خون بلغم سودا اور چوتھا سفرا ہے سفرہ یہ جانور کو ذبح کر کے جب پیٹ کو کھولتے ہیں تو اس میں سے زرد زرد پانی ہوتا ہے یہ سفرا سفرا یہ پٹھو کی خوراک ہوتی ہے پٹھے پلے تو یہ اخلاط اربعہ کی کمی اور زیاتی جب خون زیادہ ہو جائے دوسرے اخلاط سے تو کہتے ہیں بلڈ پریشر ہو گیا بلڈ پریشر جب بلغم زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں ٹی بی ہو گئی جب سفرہ زیادہ ہو جائے تو دوسری بیماریاں لگ جاتی ہیں یہ اخلاط اربعہ جب بدن میں اعتدال کے ساتھ ہو تو بدن بیماری سے بچا رہتا ہے جب یہ اخلاط اربعہ کمی زیادتی, زیادتی کا شکار ہو جائے تو بدن بیمار ہو جاتا ہے تیسری وجہ بدن کی بیماری کی ظلمت ہے گیس بے درخ کھانا کھانا کھانا تو میدہ ہزم کرنے میں تاخیر کرتا ہے وہ تو ترتیب سے ہزم کرے گا اب خوراک پہنچ چکی ہے منہ تک آ رہی ہے وہاں بڑاس بنی گیس بنی وہ گیس سر پہ چڑھ گئی اب سر میں درد فلان اور فلان ہے یہ ظلمت اور گیس کی وجہ سے ہے کثرت عقل اس کا سبب ہے عموما اور چوتھی وجہ بدنی بیماری کے لیے ذوف ہے قوت مدافعت کا کم ہونا انسان کے بدن میں ایک طاقت ہے فورس جسے مدافعت کی طاقت قوت مدافعت کہتے حملے ہوتے ہیں بیماریوں کے تو بدن اس سے دفاع کرتا ہے بدن کو اس سے بچاتا ہے لیکن جب قوت مدافعت کم ہو جائے بدن ضعیف ہو جائے کمزور ہو جائے تو پھر بیماریوں کے حملے ہوتے ہیں اور دفاع نہیں ہوتا تو روزانہ کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے ہو جاتی ہے یہ چار وجوہات میدے کا فساد اخلاط اربعہ کی کمی بیشی اور ظلمت اور ظوف انسان کی بدنی بیماری کے چار اسباب ہوا کرتے ہیں اسی طرح روحانی بیماری کے بھی چار اسباب ہیں عادت کی فساد وہاں میدے کی فساد تھی یا عادت کی فساد نفس کو آرام پہ عادت کر دیا کم وتہ تنعم عادتیں نہ خراب کیا کرو مشقت مشقت میں زندگی گزارا کرو جب عادت فساد والی ہو جائے تو روحانی بیماری لگ جاتی ہے آرام پسندی تو پھر عبادات میں سستی ہوتی ہے نفاق آتا ہے درس میں سستی ہوتی ہے نفاق پیدا ہوتا ہے اللہ کے دین پہ مال لگانے میں سستی ہوتی ہے نفاق بنتا ہے روحانی بیماری کے لیے دوسری سبب دلائل کی کمی ہے جیسے اخلاقی اربا کی کمی زیادتی اسی طرح دلائل کی کمی انسان کے پاس اپنے ایمان کے دلائل نہ ہوں قرآن کے ذریعے ایمان کو سیکھا نہیں ہے تو روح کو بیماری لگ جاتی ہے کہیں اس نے شبہ کیا کہیں اس نے شبہ کیا کہیں اس نے اعتراض کیا تو یہ چلا گیا کبھی پرویزی منکر حدیث بن گیا کبھی قادیانی ہو گیا معاذ اللہ کبھی دوسری طرف چلا گیا کیونکہ اس کے پاس اپنے ایمان کے دلائل نہیں تھے تو اس کو روحانی مرض لگنے کا خطرہ زیادہ ہے تیسری وجہ بدنی بیماری کی ظلمت تھی تو یہاں بھی ظلمت ہے اختلاط ہر کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہاں بھی آئے وہاں بھی گئے ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے علماء نے فرمایا ہے جس کو اپنے ایمان کے دلائل معلوم نہ ہوں وہ کسی اور کی تقریر اور درس اور کتاب کا مطالعہ نہ کرے ہر کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرنا انسان کو منافق بنا دیتا ہے ہر کسی کے تعلق کو پالنا اب اللہ رب العزت کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا یہ بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو تو حق کو چھپا لیا مرضیوں نے منافقوں نے بدنی بیماری کا کی ایک وجہ وہ ضعف ہے تو ضعف ایمان ایمان کی کمزوری اللہ پہ یقین اور اعتماد اور توقل کی کمزوری اخلاص اور الہیت کی کمزوری انسان میں روحانی بد بیماریاں پیدا کرتا ہے یہ ضورف تو روحانی بیماری کے لیے بھی یہ چار اسباب ہیں علم اور دلائل کی کمی عادت کا فساد اور ہر کسی سے اختلاط اور توکل علی اللہ اعتماد اللہ اور یقین اور ایمان اللہ پر کی کمزوری یہ انسان کی روحانی بیماریوں کے لیے چار اسباب ہیں اللہ اللہ اسی وجہ سے تفسیر سمرقندی میں بحر العلوم نے بہت اچھی بات کی تین قسم کے لوگ تھے نا تو فرمایا یل خلقال مرات بن سلاسن لوگ تین قسم کے ہیں ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے ایک بیمار ہے تلمو کل حیفی اہ فلاح والی کلیہ و حی الفلاح والی کلیہ مومن تمام احوال میں زندہ کی طرح ہے زندہ صحت مند مومن بھی اسی طرح ہوا کرتا ہے اور کافر میت الفلا والی کل کافری میت الفلاح والی کلیہ کل کافری مردہ اپنے حالات میں کافر کی طرح ہوتا ہے کافر جیسے آبس ہوتا ہے محمل بے فائدے اسی طرح مردہ اور مومن جو فائدے والا ہوتا ہے زندہ قرآن نے بھی کہا وہ من کا نام تنفاقی نہ ہو وہ جال نہ لہو نوریم شی بھی انعام آیت نمبر ایک اور مریض ان کل مریض منافق کی طرح ہے نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے بس یہ منافق ہے فی قلوبہم بھی ہم ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی مرضن فزادہم اللہ مرضا پس زیادہ کرتا ہے اللہ ان کی اس بیماری کو یا زیادہ کر دے اللہ ان کی اس بیماری کو والم عذاب علیم یہ حکم اخروی ہے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک کافروں کے لیے عذاب علیم تھا ان کے لیے آزاب کافروں کے لیے عذاب عظیم تھا ان کے لیے عذاب علیم ہے کیونکہ انہوں نے مومنوں کو درد دیا تھا یہ بہت درد پہنچاتے ہیں دشمن تو دشمن ہوا کرتا ہے اس کی دشمنی اتنی اذیت ناک نہیں ہوتی لیکن وہ ظلم و زول قربا اشد وزاز ندی اپنوں کا ظلم انسان پہ تیز دھار والی تلوار سے زیادہ زخم لاتا ہے دیکھا جو تیر کھا کے کمین کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی مورچے سے تیر آ رہے تھے میں نے دیکھا اس مورچے اور کمین کی طرف تو اپنے ہی دوست تھے تیر ہاتھوں میں لے کر ہماری طرف پھینک رہے تھے حدر شیخ رحمہ اللہ یہاں پہ بہت افسوس سے فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے اساتذہ سے سنا وہ کہا کرتے تھے و الل مہر رماہ فلما لایؤ للف... من فلم مشتد د ساعدو ہورمانی حب تمہمودررو ان فکانوہ من لعادی وخل توہموں سیے اہن صاحبات فکانوہ ولا کن فی وعادی وقالو قد سفت من نہقلوب فکانوہ ولاکن انویدادی میں روزہ ہوہیں تیر۔ پھینکنے کے طریقے سکھایا کرتا تھا تیر اندازی کے طریقے سکھایا کرتا تھا جب مجھ سے سیکھ لیا تو میرے ہی سینے میں تیر داغ دیے انہوں نے میں نے سکھایا اب میرے اوپر ہی تیر پھینک رہے اور میں تو ان پہ یہ گمان کیا کرتا تھا کہ یہ مضبوط مضبوط زغرے ہیں زرے ہیں زریں تو بن گئی لیکن میرے دشمنوں کے لیے اور میں تو گمان کیا کرتا تھا کہ یہ مضبوط نیزے اور تیز دار والی تلواریں ہیں ہاں تھے لیکن میرے سینے میں لگ گئے اور چب گئے کہا کرتے تھے وقال قط سفت منا قلوب کہا کرتے تھے یہ لوگ ہمارے دل صاف ہیں فقانو ہاں ہاں ان کے دل صاف تھے لیکن انوادی میری دوستی سے صاف تھے میری محبت نہیں تھی ان کے دلوں میں تو ہوتے ہیں بھائی ایسے بھی فی قلوب ہمارا دن ان کے دلوں میں مرض ہے نفاق کی مرض فضاد ہم اللہ مرضا تو زیادہ کر دے اللہ ان کے اس مرض کو اس بیماری کو والم آزابن علیم اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک بیما کانو یک اس وجہ سے کہ تھے یہ جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کرنے والے یہ پانچویں صفت ہے کہ قول اور فعل دونوں کی صفت ہوا کرتی ہے جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کرنے والے کانوں کانا افعال ناقصہ میں سے ہیں اور افعال ناقصہ دوام کا فائدہ دیتے ہیں ہمیشہ یہ جھوٹ بولتے ہیں ہمیشہ یہ جھوٹ کرتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے جھوٹی روایات شب برات کی فضیلت میں بن گڑھت روایات کام بھی ان کے جھوٹے بدعات کے اور ک... اقوال بھی ان کی جھوٹے بما کانو یکبون اس وجہ سے کہ تھے یہ ہیں یہ جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کرنے والے ویدا قیل لاتف سدو فل ارد اور جب کہا جائے ان کو فساد نہ پھیلاؤ زمین میں قالو ان نمانح نو تو کہتے ہیں یہ بے شک ہم ہیں اصلاح کرنے والے وہ دیکھے قرآن میں مرض ان منافقوں کی عموماً دو ذکر ہوئی ہیں ایک شک ہے سورہ مدثر آیت نمبر 31 اور سورے نور آیت نمبر 50 میں اور دوسرا مرض سے تعبیر شاہوت سے کیا شاہوت سے تعبیر مرض سے کیا سورہ اعزاب کی آیت نمبر 32 میں 32 نمبر آیت شہوت شک اور شہوت اس کو مرض کہا گیا ہے وی قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب کہا جائے ان کو فساد نہ کرو زمین میں فساد قالو إِنَّمَا نَحْنُ مسلم تو یہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جب انہیں کہا جائے فساد نہ کرو فساد کسے کہتے ہیں تو قرآن کریم میں فساد مختلف کاموں سے تعبیر فساد سے کی جاتی ہے دیکھے آپ فساد محاربہ مع اللہ و رسول ہی کو کہا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنا خلاف کرنا اللہ اور اللہ کے نبی کا خلاف کرنا لڑنا سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 33 فساد کیا ہے ان جزاء جزا يحاربون اللہ و رسول بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو لڑتے ہیں خلاف کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کا فل اردی فساد کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی فساد کیا ہے محربہ مع و رسولی اسی طرح فساد قتل الانبیاء والاولیاء اولیاء انبیاء کو قتل کرنا اور صد عن طاعت رسول کو بھی فساد کہا گیا سور نمل آیت نمبر اڑتالیس دیکھیں سور نمل آیت نمبر اڑتالیس انیس میں پارے کا آخری صفحہ ہے وکان فلم دین تتسات و راہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وکان فلم دینت تتسات و اور شہر میں نو فرقے تھے یوفسی دونہ فلاردی جو فساد کرتے تھے زمین میں ولا اسری ہن نہیں کرتے تھے فساد کیا اللہ کے نبی کو قتل کرتے تھے صالح علیہ السلام فساد شرک اور کفر اور ٹیکس کو بھی کہا گیا ہے شرک کفر اور ٹیکس ان تینوں کو فساد کہا گیا ہے سورہ آراف آیت نمبر پچاسی میں سورہ آراف آٹھواں پارہ آیت نمبر پچاسی شرک کفر اور ٹیکس کو فساد کہا گیا ہے قومی اللہ رحو قدیات کمبئی نہبی کمفاؤ فلکل ولا تب خس اللہ ولاف سیدو فل ارد عباد اسلائی توحید مان لو شرک نہ کرو کفر نہ کرو اور حرام خوری نہ کرو لا سیدو فل ارد عباد اسلائی فساد مت پھیلاؤ زمین میں اس کے اصلاح کے بعد شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فساد موالات القفار کو بھی کہا جاتا ہے کفار سے دوستی فساد ہے سورہ انفال آیت نمبر 73 دسواں پارہ سورہ انفال آیت نمبر 73 73 نمبر آیت والذین کفرو باد ہم اولیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعض ان کے اولیاء اباد ان اولیا ہیں بعض کے اللہ تف علوح تق ان فتنت و فساد ان کبیر اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا یعنی بائی اور برات نہیں کی کافروں سے تو ہو جائے گا فتنہ زمین میں وہ فساد کبیر اور بہت بڑا فساد فساد موالات القفات یہاں فساد عام ہے ابن جوزی نے لکھا الفساد القفر والعمل البل معاسی و ترک و امتسال عوامر وجتے ناب النوای نفاق زاد المسیر الفساد القفرو فساد سے مراد کفر عمل بل اور ترک کے اوامر عوامر عوامر پر عمل نہ کرنا وج تناب ان نواہی نفاق نواحی پہ عمل نہ کرنا اور نفاق یہ سب فساد ہے فساد جنگ تیز کرنے کو بھی کہتے سورہ بقر کی دو سو پانچ نمبر آیت فساد رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کی بھی کو بھی کہا کرتے ہیں رشتہ توڑنا سورہ محمد کی آیت نمبر بائیس شرک و بے کو بھی قرآن میں فساد کہا سورہ عراف کی آیت نمبر چھپن تباہی اور تخریب ال ابنیا ابنا ابنیا عمارتیں گرانا اور تباہی پھیلانا اسے بھی فساد کہا گیا ہے سورہ انبیاء بائیس اور نمل چونتیس میں اسی وجہ سے تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فساد بالکفری ولماسی ولم و داہنتی وطاوی سی ایمان لاتف فساد نہ پھیلاؤ زمین میں کفر نہ کرو اللہ کی نافرمانی فرمانی نہ کرو عبادات میں سستی نہ کرو اور لوگوں کو ایمان سے نہ ہٹاؤ لا سیدو فی الحال دیے مانا سادی میں بھی پہلی جلسفہ بتیس میں هو العمل بالکفری ولماسی وَمِنْ اظہار سرائر مومنی نل وَمَوَالَاتِ الْكُفَّارِ فساد کیا ہے یہ کفر کے کام ہے گنا کے کام ہے اور مومنوں کو، کے رازوں کو دشمنوں تک پہنچانا ہے اور کافروں سے دوستی کرنا ہے یہ سارے فساد تو یہ قِيلَ جب کہا جائن لَا لاتف فساد مت کرو فساد مت پھیلاؤ زمین میں فل ارد قالوا انما نحن مسلح تو یہ کہتے ہیں یقینا ہم تو اسلاح کرنے والے ہیں اصلاح کے جامع میں فساد پھیلا رہے ہیں اللہ انم المفسدون خبردار یہ لوگ یہی ہیں فسادی شیطان نے بھی اصلاح کا جامہ پہن کے فساد کیا تھا وقا سما ہما انی لقما لمینا سہین آدم علیہ السلام اور ہوا امی کو کے سامنے آ کے قسم کھایا قسم کھائی اور کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں خیر خواہی کے جامع میں بدخواہی کی ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے فرعون نے بھی کہا تیا قوم انی اخاف بد دل دینا او اویہ یو زیرا فلار فساد یہ موسا آیا ہے مجھے ڈر ہے کہ تمہارا دل بدل دے گا دین بدل دے گا اور زمین میں یعنی مصر میں فساد پھیلا دے گا مجھے تو اصلاح اور امن کی فکر ہے تمہارے دین کی فکر ہے حال یہ ہے کہ خود ہی فسادی تھا اصلاح کا جامع اور لبادہ اور لیبل لگا کے آیا قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یوسف علیہ اللہ تو کے بھائی بھی آئے تھے یا بانا مال لا منا علی یوسف لہو النا سکھون اے بابا آپ ہمیں یوسف کے بارے میں امین کیوں نہیں ٹھہراتے ہم تو اس کے خیر خواہ لہولہ ناسخون یہ خیر خواہ تھے کہ بدخوا تھے آج بھی بہت سے بدخواہ اور شری خیر اور اسلاح کا جامہ پہنے ہوئے ہیں سب سے پہلے بدخواہ اسلام اور مسلمانوں کے روافظ ہیں جواہل بیت کی محبت کے اور ایشک کے ترانے گاتے ہیں لیکن اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں ہمیشہ اسلام کو انہوں نے نقصان ہے صحابہ کی تنقید کرنے والے اپنے آپ کو خواہ وہ کون سی جماعت بھی کہیں اسلام سے منسوب کریں اپنے آپ کو لیکن یہ فسادی ہیں جو عثمان کو خائن کہیں معاویہ کو بداتی کہیں جو کہ صحابہ کی تنقیص کریں یہ فسادی ہیں فسادی ہیں عشق رسول کا جامع پہن کے ان فسادیوں نے سنت رسول کو پاؤں تلے روند دیا شریعت اور سنت رسول کو پاؤں تلے روندنے والے عشق رسول اور غلامان مصطفیٰ کا جامع پہنتے ہیں ادا کی لملہ تب سیدھو فلار دے جب کہا جائے ان کو فساد مت پھیلاؤ زمین میں بدعات نہ کرو صحابہ کی تنخیص نہ کرو دین اور اسلام اور مسلمانوں کا خلاف نہ کرو اللہ کے قانون سے انحراف اور اعراض نہ کرو بدعات نہ کرو خالو ان مانخ ن تو یہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح لانے والے ہیں ہم تو مصلحین ہیں ہم تو دین پھیلاتے ہم تو عاشقان رسول ہیں ہم تو اسلام کا پرچار کرنے والے ہیں اللہ خبردار حرف تمبی ہے اللہ خبردار ان نہ ملمف یقینا یہ لوگ یہی ہیں فسادی یہی ہیں فسادی ولا اللہ یہ لیکن ان میں شعور نہیں یہ فساد کو اصلاح کہنے والے ہیں شعور سے محروم ہے تھوڑی بھی سمجھ نہیں ان میں دیکھے کتنی تاکیدات کی اللہ نے کیونکہ ظاہری جامے کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ نے تو پہچاننا ہے باطن کو باتن بھی اللہ کے سامنے ہے اللہ کو معلوم ہے تمہارا تم کہو نا کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں لیکن تم باطن میں جب فساد کو پھیلاتے ہو تو یہ اللہ کو معلوم ہے اور ظاہر اللہ ہم سیدا باطن کو جاننے والا اللہ فرماتا ہے خبردار یہ لوگ یہی ہیں فسادی یہ فسادی ہیں ولا کلاہ شور اللہ حرف تمبی ان ان حرف تحقیق ہے حرف حروف مشبہ بالفعل میں سے ہم ضمیر فصل ہے مناتے اسے رابط کہتے ہیں پھر ہم دوبارہ ضمیر فصل رابط المفسدون جمع معرف باللام کتنی تاکیدات دھوکہ باز جو اصلاح کا جامع پہن کر فساد پھیلاتے ہیں یہ لوگ خبردار یہ بے شک یہی یہ المفسدون فساد کرنے والے ہیں ولا قلعہ يشعرون لیکن ان میں شعور نہیں یہ سمجھتے نہیں وہ داقیل آمین کما آمن الناس کتنی صفات ہو گئی سب سے پہلی منہ سے ایمان کا دعوی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں دوسرا دو کا باز ہے تیسرا شعور نہیں چوتھا مرض ہے ان کے دلوں میں پانچویں جھوٹ بولنے والے اور کرنے والے ہیں یکظیبون اور چھٹی کام فساد کا کرتے ہیں نام اصلاح کا لیتے ہیں ساتویں خباصت اب سنو وَإذا قیل داقیلحم اور جب کہا جائے ان سے آمینو کما آمن الناس ایمان لے آؤ جیسے کہ ایمان لائے ہیں صحابہ کرام الناس سے مراد صحابہ ہیں تفصیل بے میں قاضی بے زاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انا سے الکاملونا فل انسانیت العاملونہ بھی العقل بہت اچھی بات ہے یاد کرنے کی اناس سے مراد کیا ہے کون ہے بھائی کیونکہ اناس تو منافقین کہیں گے ہم بھی ہیں نا انسان تو ہم بھی ہیں تو ایک صورت آدم ہے ایک سیرت آدم ہے سورت آدم والے مجازن انسان ہیں حقیقی انسان تو سیرت آدم والے ہیں تو قاضی بیزاوی نے فرمایا ال کامیلونہ فل انسانیت العامیلونہ بھی قزیت لاقل الفلام کمال کا ہے اس میں الناس سے مراد کون ہے ال کامیلونہ فل انسانیت انسانیت میں کمال تک پہنچنے والے العاملون بھی العقل عقل کے مق... تقاضے کے مطابق عمل کرنے والے یہ اناس صحابے کرام تھے سراج المنیر میں بھی لکھا ہوا من تمام ان والارشاد تمام خیر صحابہ میں تھی کیونکہ ایمان اصل ایمان صحابہ کا تھا معیار حق ایمان تو دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے اور ایمان کا کمال دو چیزوں پہ ہوتا ہے ایک ایمان کا کمال ال اراز و اما کے ذریعے ہوتا ہے اراز اما لا بگی اور دوسرا اتیان بما بگی جو نامناسب کام ہے اس سے منہ پھیر لو اور جو کرنے کے کام ہیں چاہیے وہ کر لو تو یہ صحابہ تھے ادا کی لم آمین کما الناس تفصیر کبیر میں بھی لکھا صدقو کما صدقا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین و کما مناس من صدقو صدقو کما صدقا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مراد ہے اور جمہور مفسرین بھی یہی لکھتے ہیں جب کہا جائے ان منافقوں کو آ مینو کمام اناس ان ایمان لے آؤ من الناس جیسے کہ ایمان لائے ہیں صحابے کرام رام کما میں کاف تشوی ایمان لاؤ تو صحابہ کے ایمان کے مشابہ ایمان لے آؤ یا کما میں کاف تشبی یا بمان لام تعلیلیہ آمینو کما امن اناس ہے آ مینو امن ایمان لے آو اس لیے کہ ایمان لائے ہیں صحابے کرام کیونکہ انسان جو کام کرتا ہے دو وجہ سے کرتا ہے کس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کام میں فائدہ ہے تو دیکھو صحابہ کے ایمان میں صحابہ کو کتنا فائدہ ملا جنت کے اعلی مرتبوں پہ فائز ہو گئے تو کما امن اناس تم بھی فائدے کے لیے صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے آؤ تو جنتی بن جاؤ گے دوسرا انسان عقلمند جو کام کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ مجھ سے پہلے بڑے لوگوں نے بھی یہ کام کیا تھا یہ اس پہ چلے تھے تو آمینو کما امن اناس آمن تم سے پہلے جنتی صحابہ رسول اللہ کے رفقا بھی ایمان لائے تھے تو تم بھی ایمان لے آؤ ان کو دیکھو نا ہوئی لنڈیا گوئی پلوڑ ادرے گا اگو رچی مشران دسکڑیوں ناغسو کا دیکھو نا دین میں بڑے کون ہے صحابہ ہیں نا تو جب کہا جائے ان کو آ کما من الناس ایمان لے آؤ اس وجہ سے کہ ایمان لائے ہیں صحابہ یا ایمان لے آؤ جس طرح کے ایمان لائے ہیں صحابہ صحابے صحابہ صحابہ قالو تو یہ کہتے ہیں انو مینو کما آ منسفہ آیا ہم ایمان لے آئیں اس وجہ سے کہ ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف یا ایمان لے آئے ہم جس طرح کے ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف صفحہ صفی کسے کہتے ہیں قرآن میں گیارہ دفعہ یہ مادہ آیا ہے خفیف العقل کو کہتے ہیں جس کی عقل کم ہو دانائی نہ ہو اسے صفی کہتے ہیں صحابہ کو انہوں نے نسبت صفات کیوں کی تھی تو تفصیر مراغی والے نے فرمایا ہے وہ نما صفہ ہم لیے تقادی فساد رائی ہم اول شانی ہم صحابہ کو اس لیے یہ بے وقوف کہا کرتے تھے کہ صحابہ کی رائے ان کو کمزور لگتی تھی وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے بنے اور جان اور جہان کو رسول اللہ کے فرمان پہ قربان کرتے تھے اولی تحقیر شانہم یا دنیا کے اعتبار سے صحابہ غوربا تھے فقیر تھے آجز تھے حدیث میں آتا ہے بدا اسلام و غریب کما بدا فتوبا لربا اللہ دینا سنتی وہی المون سا غربا وہ ہیں جو سنت کو زندہ کرتے رسول اللہ کے طریقوں کو صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو سکھاتے ہیں کہا کرتے تھے صحابہ سے کہ دنیا کی سنادید سردار چودھری وڈیرے خان نواب مالدار بزنس مین نصبدار حسن تم نے چھوڑ دیے آئے ہو تو یتیم عبد اللہ کے یتیم محمد کے قدموں میں بیٹھ گئے ہوں کسی خان نواب کے ساتھ بیٹھتے دوستی کرتے دل لگاتے تو کچھ نہ کچھ ملتا کچھ کھاتے کچھ پیتے کہیں چکر وغیرہ لگاتے یہاں محمد الرسول اللہ کے قدمین مبارک میں تمہیں کیا ملا سوائے تکریف کے تاوان کے آزمائش کے غم کے کبھی کہتا ہے جہاد کے میدان میں ہاتھ میں تلواریں لے کے نکلو کبھی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں اور قوم قبیلے کو چھوڑو گھر کو چھوڑو بچوں کو چھوڑو کبھی مال کا مطالبہ ہوتا ہے اللہ کے دین پہ مال لگاؤ یہاں تو سب کا سب معاملہ تاوان اور نقصان کا ہے تمہیں یہاں تو کوئی فائدہ نہیں کسی خان وڈیرے نواب چودھری کے ساتھ لگاتے دوستی دیکھتے پھر فائدے کو صحابہ بہت قیمتی جواب دیا کرتے تھے جواب آپ بھی یاد کر لیجئے کفا بنا فضلن عالام صحابے کرام رام فرمایا کرتے تھے کفا بنا فضلن علی من غیرنا حب النبی نبی محمد نا او ہمیں بے وقوف کہنے والو آؤ تمہیں بتا رہا ہوں تمہیں بتاتا ہوں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کتنی بڑی دولت رسول اللہ کے قدمین میں ملی کفا بنا فضل من غیرہ ہمارے لیے یہ فضیلت اور شرافت دنیا کے تمام لوگوں پہ کافی ہے حب نبی محمدی ایانا کہ ہمارے پاس محمد رسول اللہ کی محبت کی دولت ہے یہ دنیا کی ساری دولتوں سے اونچی دولت ہے اعلیٰ دولت ہے افضل اور بالا دولت ہے کفا بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانہ اور ان کے پاس بھی دلیل تھی کہ یہ صحابہ کو بیوقوف کہا کرتے تھے دلیل یہ تھی کہ صحابہ نہ اپنے آپ پہ تھے نہ لوگوں کی پرواہ تھی نہ جان کی پرواہ تھی نہ جہان کی پرواہ تھی سب کچھ اللہ کے نبی کے اشاروں پہ قربان اور لٹانے والے تھے ایسے لوگ لوگوں کو بے وقوف لگتے ہیں یہ خلق خدا پسند اور اللہ پسند دیناستی دی و قرآن در دیو در دیو چغی دیو دادا حرام وقت یو ترف تک لگ دے دلی ونی شوی دی دا بے وقوفان دی یہ قماقل ہے نہیں نہیں قماقل تو تم ہو دیران گٹی آرڈ بیلی داب وقوفی داب وقوفی تو صحابہ جان جہان لٹانے والے تھے ایسے لوگ لوگوں کو سادہ محسوس ہوتے یہ سادہ سے لوگ ہیں یہ مولوی ہیں یہ مولوی ہیں مولوی سادہ کو کہتے ہیں یہ لوگ اللہ اللہ فکاہ نے لکھا بے وقوف کے پیچھے نماز نہیں ہوتی قرآن نے اس صورت میں دو بے وقوفوں کو ذکر کیا ہے ایک وہ بے وقوف جو صحابہ کو بے وقوف کہے صحابہ پہ اعتراض کرنے والا اللہ فرماتے علائن ہوم الصفہ اور دوسرا دوسرے سپارے کے پہلی آیت سیقول الصفا نبی کے فیل پہ اعتراض کرنے والا بے وقوف سنت رسول امر رسول پر اعتراض کرنے والا بے وقوف ہے اور بے وقوف کے پیچھے مستقل جماعت نہیں ہوتی یہ مبتدین سنت رسول پہ اعتراض کرتے بدعات کو ہنسانا کہتے ہیں تو ان کے پیچھے مستقل نمازیں نہ پڑا کرو مبتدین اعتقادی مبتدین کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو سراج المنیر نے بھی لکھا صحابہ کو اس لیے بے وقوف کہا کرتے تھے یہ لوگ فن اکثر المومنین كَانُوا فقارا اکثر مومن تو آجز اور غریب لوگ ہوا کرتے تھے تو جب مومنین فقارا تھے تو ان فقراء کو یہ سفاہا کہنے لگے ان کو تو عقل مندی مالداری میں نظر آتی ہے بہت بڑا آدمی ہے کیونکہ اس کے بہت زیادہ مال ہے نابینا مال دولت میں بڑائی نہیں اگر ہوتی تو قارون بہت بڑا ہوتا پھر حضرت قارون علیہ السلام کہتے تم لوگ تم تو حضرت قارون اور فرعون علیہ السلام نہیں کہتے ہو تم تو موسا علیہ السلام کہتے ہو جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں پتے کھا رہے ہیں درختوں کے کیا کر رہے ہو اللہ کے بندوئی کمامنس جب کہا جائے ان کو ایمان لے آؤ جس طرح کے ایمان لائے صحاب کرام یا اس لیے کہ ایمان لائے صحاب کرام قالو ان امین و کہتے ہیں یہ منافقین آیا ہم ایمان لے آئیں اس وجہ سے کہ ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف یا یا ہم ایمان لے آئے جس طرح کے ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف اللہ جس آج بھی علماء کو حق پرس علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں بازر باب اقتدار اقتدار کے نشے میں جب دت ہو جاتے ہیں مدہوش ہو جاتے تو پھر علماء کی تحقیر کرتے اللہ ان کے سروں کو زمین پہ ایسے پٹکتا ہے کہ اب ہسپیٹل کے بسترے پہ پڑا زندہ زندہ لاش جیتی جاگتی لاش مشرف کی ان کے لیے نشان عبرت ہے اللہ یہ بھی ڈنڈا ہلایا کرتا تھا مدارس اور اہل مدارس کا بہت بڑا دشمن تھا اہل حق علماء کے ساتھ اس نے بہت ظلم کیے تھے الم صفحاؤ خبردار یقیناً یہ لوگ یہی ہیں بے وقوف یہاں ایک قانون ہمارے سامنے قرآن نے رکھ دیا صحابہ کو جو لوگ جو نسبت کریں گے وہ ان میں خود ہی موجود ہوگی صحابہ کو بے وقوف کہا یہ بے وقوف خود ہے صحابہ کو دوسری نسبتیں کرتے ہیں کبھی خائن کہتے ہیں کبھی اور, کبھی اور کچھ کہتے ہیں جو کہنے کے مناسب نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ وہ باتیں کریں جو رواف صحابہ کرام کے بارے میں کرتے تو جو نسبت صحابی کو جو کوئی کرے گا وہ اس میں خود موجود ہوگا بہت گندی باتیں بھی کرتے ہیں تو یاد رکھنا دنیا میں جتنی اقوام ہیں سب سے بڑی گندی قوم شیعہ اور روافظ ہے کیوں یہ کیوں تو اس کی ایک وجہ ہے یہ لوگ صحاب کرام کی طرف بہت گندی گندی نسبتیں کرتے ہیں تو اللہ کے قانون اللہ کے قرآن کا یہ قانون ہے صحابہ کو جو نسبت کی جائے عائشہ کے بارے میں گندی بات جس نے کی اس سے بڑا گندا کوئی نہیں یہ لوگ دنیا کی ساری قومیں اگر بتکاری کرتی ہیں تو عذاب نہیں گناہ نہیں سمجھتی تو ثواب بھی کوئی نہیں کہتا بس ایک کام کام ہے کرتے رہتے صرف شیعہ لوگ روافظ ہے جو کرتے بدکاریاں ہیں اور اسے عبادت متا کہتے ہیں متا سے زنا سے جو پیدا ہو جائے اسے شاہ جی کہتے ہیں آغا جی کہتے ہیں اس نے پھر سلوار نہیں پہنی ہوتی اور وہ پھرتا ہے کہتے اس سے پیدا ہوا یہ تو پیر صاحب کے پاک نطفے سے پیدا ہوا ہے شابہ سے اتنی گندی قوم ہے یہ کیوں کہ انہوں نے گندی نسبت پاک لوگوں کی طرف کی تھی ان کے عقیدے گندے ہیں صحابہ کے بارے میں ابو یہاں عظمت صحابہ کا عنوان تو بیان نہیں کرتا لیکن اتنا یاد رکھ لو روافظ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کی محبت کے آڑ میں صحابہ کی تنقیس کرتے ہیں اور خوارج وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی محبت کے آڑ میں اہل بیت کی تنقیس کرتے ہیں اور ایک شاعر نے عقدہ حل کر دیا ہمارے شیخ محترم یہ شعر پڑا کرتے تھے اللہ ان کو غریق رحمت کرے فرمایا کرتے تھے وہی ایک ہی نقطے سے ہے دونوں کا ظہور ایک ہی نقطے سے ہے دونوں کا ظہور رائے خائے خر سے خاری رائے خر سے رافیضی یہ خاریجی اور رافیزی بس خر سے بنے ہیں خا اور راہ خائے خر سے خاری رائے خر سے رافیزی یہی چیزیں ہیں نا اللہ <اللائنہم> ہوں <ہم> صفاہا <الصفحہو> خبردار یہ لوگ یہی ہیں بے وقوف اللہ یعلمون یہ آٹھویں صفت تھی ان کی صفاہ صفاہت ولا کلہ یعلمون یہ نوی قباحت ہے خباست ہے ان کی لیکن یہ نہیں جانتے لا لمون جاہل ہیں نہیں جانتے اس پہ نہیں سمجھتے کہ وہ ان المانہ لا یتم اللہ بل ایمان ال کہ ایمان تو ایمان یقینی کو کہتے ہیں صرف اقرار باللسان لسان کو نہیں کہتے یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں دل میں ان کا ایمان نہیں تو لا لمون ہے نہیں نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے وئی لدینا منو یہ دسویں قباحت اور جب ملاقات کریں آمنے سامنے ہو جائیں یہ مومنوں کے قالو تو کہتے ہیں یہ آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں قالو آمنا جملہ فعلیہ للحدوث آمان لے ایمان لے آئے حدوس کے لیے وئی داخل ولا شیاتی <شَيَاتِينِهِم> اور جب چلے جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس کالو اناما کم تو کہتے ہیں ان کو یقینا ہم آپ کے ساتھ ہیں جملہ اسمیا جملہ اسمیا میں طاقت زیادہ ہوتی ہے جملہ فیلیا سے تو مومنوں کو جملہ فیلیا کہا کالو آمنا اور شیاطین کو اننا معاکم جملہ اسمیہ کہا اننا مانا نمستاز دوام کے لیے جملہ اسمیا دوام کے لیے آیا کرتا ہے ہم تو ان کے ساتھ استحزا کرتے ہیں ملنڈے کرتے ہیں اللہ شیاتی سے مراد کون ہے کل عالم متمر دن فو تبرانی نے تفسیر کبیر نے لکھا ہے کل عالم متمری دن فو ہر سرکش مولوی شیطان ہے ہر سرکش مولوی جو سرکشی کرے اللہ اور اللہ کے نبی کے قانون کی بغاوت کرے یا ابن کثیر نے لکھا من احبار ال یہودی وروس المشرقینہ ول منافقینہ شیاطین سے مراد یہود کے مولوی ہیں اور مشرقوں کے سردار اور منافقین کے امیر ہیں عمارہ ہیں خطیب صاحب نے بھی لکھا مراد ان سے روس رو اصاف زلالہ ہے رو اصاف یا کل عال متمرد من انس ان او جن او دابطن شیطان ہر سرکش متکبر وہ انسان ہو جن ہو یا کہ وہ دابا کوئی زندہ سر ہو اور لفظ خلو کا آیا خلو کا سلا الہ آئے تو مراد اس سے زہاب ہوتا ہے زہاب جانا لیکن اذا زہابو یا اذا مشو کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ اپنی کتاب کو خوب جانتا ہے لیکن علماء فرماتے ہیں خلو میں اشارہ اس طرف جب یہ مومنوں کی مجلس سے جاتے ہیں تو اس طرح جاتے ہیں کہ ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں خلو اپنے شیاطین کے پاس پہنچنے سے ان کے دلوں میں رتی بر ایمان بھی باقی نہیں رہتا خلو خالی ہو کے چلے گئے ایمان سے الا شیاتی اپنے شیطانوں اپنے بڑوں کی پاس قالو تو ان کو کہتے ہیں اناماک یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں معقم فی الدین والاعتقاد تفسیر کبیر اور تفسیر بیزاوی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں دین اور عقیدے میں ہمارا تو وہی عقیدہ ہے جو تمہارا ہے تو پھر وہاں کس لیے گئے تھے درس میں انما نحن نخن و یقیناً ہم تو ان کے ساتھ استحضاء اور مسخرے کرنے کے لیے گئے تھے یقیناً ہم مستعون استضا کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ دسویں اور آخری قباہت منافقوں اہل حق اہل قرآن اہل دین کے ساتھ استحضا اور مسخرے کرتے ہیں تو جواب اللہ ہو استاذ بھی ہم اللہ بھی استحزا کر دے گا ان کے ساتھ تو اللہ تو کسی کے ساتھ استحزا نہیں کرتا تو کبھی کبھی فعل ذکر ہو جاتا ہے مراد اس سے جزائے فعل ہوتا ہے جیسے سورہ بقرہ کی 194 نمبر آیت میں آ جائے گا سورہ نساء 142 سو اور نہل 126 سورہ توبہ آیت نمبر 89 اناسی اور سورہ شورہ کی آیت نمبر 40 تسمیت الجزائے بیسم الفعل مشاق لتن تسمیت الجزائی بیسم الفیل مشاک اللہ ہوتام اے اللہ جازی بھی استحزا اللہ ان کو ان کی اس استحزا کی سزا دے دے گا ان کے مسخروں کی سزا دے دے گا تو اشو مغرور برہل خدا فارسی کے شاعر بہت عجیب بات کرتے ہیں تو اشو مغرور برہلم خدا دیر گیر از سخت گیر از مرتورا تو اللہ کے حلم پہ مغرور نہ ہو اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اللہ ہو یستازیو اللہ سزا دے دے گا ان کو ان کی استحضا کا یا بعض مفسرین نے مانا کیا یستاضیو بہم اے یو عام علوم کا معاملہ اللہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر دے گا جیسے معاملہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جس کے پیچھے لوگ ہنسا کرتے ہیں انہیں بھی اللہ لوگوں کے مسخرے کے لیے بنا دے گا پھر لوگ ان کے پیچھے ہنسیں گے یا یوں عام علوم کم حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے جب یہ جنت کے دروازوں کی طرف دوڑیں گے اور پہنچیں گے تو فوراً ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے یو عام علوم کم و مستیب ہیں و یا مد فی تغیانی اور چھوڑتا ہے اللہ ان کو ان کی سرکشی میں مد کہتے ہیں مہلت دینا یا مد ہوں فی تغیانی اور مہلت دیتا ہے اللہ ان کو فی تغیانی ہم ان کی سرکشی میں چھوڑتا ہے وقت دیتا ہے موقع دیتا ہے یا مہون حیران اور پریشان یا مہون یا مد نسبت اللہ کی طرف مد کی نسبت یہ خلق الاسباب اسباب کے ساتھ ہے یا یہاں عربی کے لیے ایک قانون یاد کر لو عربی ایسی زبان ہے جس میں حروف اور الفاظ کے ذریعے معنی سمجھ میں آ جاتا ہے بہت آسان فصیح زبان ہے حروف کا شکل مانا کے شکل پہ دلالت کرتا ہے حروف کی خفت مانا کی خفت پہ دلالت کرتی ہے حروف کا استراب مانا کے استراب پہ دلالت کرتا ہے حروف سے مانا سمجھ میں آ جاتا ہے الفاظ بھاری ہوں تو مانا بھاری ہوتا ہے الفاظ میں تجبزب ہو موضبل تو مانا بھی اس میں تجبزب ہوگا الفاظ خفیف ہوں جیسے عامیہ عامیہ اعماء اس کو کہتے ہیں جس کے سر کی آنکھیں نابینا ہوں اندھی ہوں اسے نظر کچھ نہیں آتا اسے آما کہتے ہیں اندھا ہونا لیکن جب حرف ہا جو اکثر حلق سے ادا ہوتا ہے ہا سینے کے قریب سے یہاں سینے سے عم ہا بہری ہو گیا لفظ تو آمحا دل کے اندھے کو کہتے ہیں آمحا آمحا تحر کو کہتے ہیں تحر جہالت جو کہ دل کا اندھا ہونا ہے اللہ اللہ اللہ ہوستازیوبی ہم اللہ ان کو ان کی استحزا کی سزا دے دے گا فِي فیتانی يَعْمَهُونَ اور چھوڑتا ہے اللہ ان کو یمودہم ای یزید ہم ابن کثیر نے مانا کہ اسے استدراج کہتے ہیں استدراج اللہ کسی نہ فرمان کو نہ فرمانی میں چھوڑ دے کہ چلتا رہے چلتا رہے خوب اونچا پہنچ جائے نا فرمانی میں تو اچانک اوپر سے نیچے گرا دیا جائے گا سورہ مومن آیت نمبر پچپن اور آراف ایک سو بہاسی تو زیادت عن الحد کو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا یعمہون کا معنی مفسرین نے کیا متحیرون اور چھوڑتا ہے ان کو اللہ زیادہ کرتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں یا حیران اور پریشان دس قباہت ذکر ہو گئے تو فرمائے اکلدی نشتر اشتروا بل ہدا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر دی گمراہی ہدایت کے مقابلے میں بل اشکال ہے یہاں اشکال یہ ہے کہ بات سمن پہ داخل ہوتا ہے ہودا سمن ہے اور ضلالت مبیا ہے سمن پیسے جس پہ کوئی چیز خریدی جائے خریدنی والی چیز کو مبی آ کہتے بیچنے والی کی اور جس سے خریدی جائے جس کے بدلے بیچی جائے اسے سمن کہتے ہیں تو با سمن پہ داخل ہوتا ہے بل ہودا با ہدایت سمن ہے پیسے تو انسان کے پاس ہوتے ہیں نا تو یہ کچھ خریدتا ہے تو کیا ایمان ان کے پاس تھا کہ ایمان کے بدلے کے اوپر انہوں نے ایمان پہ گمراہی کو خرید لیا تو جواب ایک اشترا بمانے اختیار ہے تفسیر کبیر اشترا کیا ہے اسے تجمیز کہتے ہیں جز مانا مراد لینا جز مانا مراد لینا یہ کسی چیز کے خریدنے میں دو باتیں ہوتی ہے ایک اسے پسند کرنا دوسرا پیسے دے کے اسے لینا تو لینا تو نہیں کیونکہ پیسے تو ان کے پاس سمن ہدایت ہے نہیں تو پسند کرنے کا مانا کیا ہے مفسرین نے تو با علا کے معنی میں اشتارہ دلال تبل ہودا آلل ہودا دوسرا میں اشترا میں اور با اپنے معنی میں ہے لیکن ہدایت سے ہدایت فطری مراد ہے ان کے پاس ہدایت تھی نہیں لیکن ہدایت فطری اللہ نے ان کو فطرت سلیمہ تو دی تھی نا تو وہ ہدایت فطری انہوں نے دے کر گمراہی کو خرید لیا الائے کلدین اشترو دلال تبل ہدا ایشترو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں فما بھی حد تو کوئی نفع نہیں کیا کوئی فائدہ نہیں کیا ان کی اس تجارت نے انہوں نے جو تجارت کی اس نے کوئی ربا اور نفع نہیں کیا ربھا منافع کو کہتے ہیں اللہ تجارت کا لفظ آیا تجارت کا لفظ آیا قرآن میں تجارت تجارت مالی حقیقی کو بھی کہا جاتا ہے جیسے سورہ بقر آیت نمبر 282 اور سورہ اور سر نمبر 29 اور تجارت تجارت اخروی کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے یہی نامنحل تجارت تنجی کم آزابن علیم سورہ صف آیت نمبر دس میں اور سورہ فاتر آیت نمبر انتیس میں تجارت اخروی مراد ہے اور تجارت تمثیلی بھی ہوتی ہے یہاں تجارت کا لفظ تمسیلن استعمال ہوا یہ تو تجارت نہیں تھی لیکن اس کو تمسیلن تجارت کیا کہا گیا اور اس میں منافقین کی دینداری کی خفت بیان کی فمار بےحدین ایمانہ ہوں ایمانلت ہوں نہیں فرمایا بلکہ تجارت و منافق کا دین ایمان تجارت ہے بس جہاں اسے نفع ملے فائدہ ملے بس وہاں یہ اس کا کوئی دین کوئی ایمان کوئی ملت کوئی طریقہ نہیں بس جہاں تجارت ہو نفع دنیاوی ہو وہاں بس یہ منافق موجود ہوگا ہاں حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران مولانا ولی اللہ کابل گرامی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے دات الدینی قدزلو وقد بانت ذلالت ہوں ہودات الدینی قد ذلو وقد بانت ذلالت ہوں فبا الدین بھی دنیا فمار بھی حتیجارت ہوں دین کے بڑے پیشوا دین کے وہ گمراہ ہو گئے اور ان کی گمراہی ظاہر ہے دین کو دنیا پہ بیچ لیا فمار بھی حتیجارت ہم تو ان کی استجارت نے کوئی فائدہ نہیں کیا وما کانوں محتین اور نہیں ہے یہ راہ پانے والے ہدایت پانے والے یہ حکم دنیا بھی تھا ہدایت سے بھی محروم ہو گئے ہیں یہ فمار بھی حتی تجارت ہم وما کانو محتین ابن کثیر نے لکھا ہے ولہ تمہم خرج من الدا الالتی و من الجماتی لل فر فرقتی و من المنی لل و من سنتی بدا اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں ان منافقین کو خرجو من الحدا الالتی جو گمر ہدایت سے خرجو من الدا الب و جو ہدایت سے گمراہی کی طرف نکل پڑے ہیں ومن الجماعت للفرقتی اہل سنت و سے دوسرے فرقوں کی طرف نکل پڑے ہیں ومن المنی للخوفی امن سے خوف کی طرف نکل پڑے ہیں ومن سنتی لل بدعاتی اور سنت سے بدعات کی طرف نکل پڑے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں یہ لوگ مراوی میں بھی لکھل انم باؤ ماوہ باہم اللہ مینوری ودا بد با ماوہ بہم اللہ منوری من وحدا کیونکہ ان لوگوں نے بیچ دی وہ جو دی تھی اللہ نے ان کو منوری من نور سے وہدا اور ہدایت سے بیچ دیا وہ نور اور ہدا کو بالضلالات ول گمراہیوں اور بدعات کے بدلے گمراہیوں اور بدعات کے بدلے انہوں نے بیچ دیا تو منافقین کی دس قباحتیں ان کا دنیاوی اور اخروی حکم بیان ہو گئے اب دو مثالیں ذکر ہو رہی ہیں انشاءاللہ شاء کل پڑیں گے اقول قولی هذا استغفر اللہ علی وقم علی سائر المسلمین استغفر نبو الغفور الرحیم اللہ قبوینہ فی رضا و وضل الخیر بینا سیتینہ وجال اسلام منت رجائنا لا الہ الا انت المستان وعلیکل بلا اللّہ کت اللہ بلّا اللہ من کا آفون کری منتحب الفاف یا اللہ ہمیں قرآن کی سماج عطا فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے تیری قرآن کے علوم کے خزانوں سے ہمارے سینوں کو لبریز فرما دے یہ اللہ ہمیں اور ہمارے رفقا اور تلامزہ اور طلباء جتنے بھی ہیں جہاں جہاں بھی ہیں سب کو قرآن کی پوری پوری برکات عطا فرما دے جتنے سے قرآن ہے اللہ سب کی حفاظت فرما مشائے خورا ساتِ کرام کی حفاظت فرما دروسِ قرآن کی رونقوں کو بحال فرما مسجدوں کی رونقوں کو بہار فرما اللہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے لیے اپنے در کے دروازوں کو کھول دے اللہ مسجدوں کو آباد کر دے اللہ مسجدوں کو آباد کر دے اس وبا عام سے تمام امت مسلمہ کو نجات دے دے اللہ ہمارے اہل و عیال ہمارے استقاع اور ہمارے رفقا ہمارے اساتذہ اور ہمارے تلامزہ جتنے بھی ہیں ہمارے رشتدار دار اور تعلق دار یہ اللہ سب کی حفاظت فرما جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما جو فوت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرما اللہم ربنا في حسن وفی حسن عذاب النار وصل اللہ مربنا تین فر دنیا حسن و فلاخرت حسن و قناض بنار و